شرموری اما بعد آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ بدات کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے بتایا گیا کہ انشاءاللہ آج کے درس بہت ہی مہم درس ہوگا پچھلے درس میں سنت اور سنت کی اہمیت اور اس کے اقسام اور اس پر عمل کرنے کے فوائد ذکر کیا گیا ہے اور آج کے درس میں بتایا گیا کہ اس کے جو سنت کے خلاف جو بات ہے وہ بدات ہے اور بداعت کے معنی کیا ہے اور کیا دلیل ہے کہ بدعت سے پر نہیں عمل کرنا چاہیے اور کیوں بدات سے روکا گیا ہے اور بدعت کے شروط کیا ہے قیود کیا ہے ہم لوگ کس طرح پہچانے کہ یہ عمل بدات ہے کہ نہیں یعنی کیا پرزی طور پر کوئی کسی کو بدات کہہ سکتا ہے نہیں اس میں کچھ ضوابط ہیں بدعت کے اقسام اور بداعت ظاہر ہونے کے اسباب اور علاج کیا ہے اور آخری میں ذکر کریں گے کہ بدعات کی کیا برائیاں ہے آج لوگ صبر کریے آج انشاءاللہ بہت ہی ہم درس ہوگا کیونکہ بہت ساری بدعات آج کل مسلمانوں میں منتشر ہیں اور بہت ساری باتیں اس طرح ہے کہ کوئی بھی کسی کو بتا دے کہ یہ کرو اس میں یہ فضیلت ہے انسان بنا تحقوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہاں اگر مجھے ثواب نہیں ملے گا تو کم سے کم گناہ تو نہیں ملے گا نہیں غلط ہے اگر ثواب نہیں ملتا ہے تو گناہ ضرور ملتا ہے جیسا کریں گے بدا یہ عربی لفظ ہے الوداع بدعہ اس کا تعریف اور اس کے معنی اس کے بارے میں بہت سے علماء نے لکھا ہے اور ہر ایک انسان ہر ایک عالم اپنے مذہب اور اپنے سوچ کے حساب سے لکھا ہے جو لوگ سنت پر عمل کرتے مکمل وہ لوگ صحیح طریقے سے لکھے ہیں لیکن جو لوگ بدعات میں مبتلا ہے اور لوگ جب ان لوگ پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ لوگ اب یہ کتاب اس مسئلے پہ بھی لکھے لیکن اپنے سمجھ سے اور بہت ساری باتیں جو غلط ہیں اس کو ثابت کر دے کہ صحیح ہے اور عوام لوگ اس میں آ جاتے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں تو اس لیے صحیح طریقے سے جو قرآن اور سنت اور علماء کی روش قوال کی روشنی پر یہ شاء اللہ آج پوری بات ہوگی بدا عربی میں کس کو کہتے ہیں بدا بدی سے ہے بدا ابدا ابدا یعنی کہ انسان کو ایسے عمل کرے جو بے مثال ہو اصل ابداع کے مطلب عربی میں ابداع اس کام کو کہتے ہیں جو بے مثال بنا سابقہ کی یہ عمل کیا جائے اس لیے اللہ سبحانہ و کی کیا صفت ہے بدیے او اللہ کے اللہ کے نام بدیے ہے السماوات بدیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان و زمین کو ابداع کی ہے یعنی اللہ سلحان اس کو بے مثال بنا سابقہ اللہ نے پیدا کی ہے یعنی اللہ سے پہلے یہ عمل کوئی نہیں کر سکا نہ کوئی کر سکتا ہے تو اس لیے اللہ کی صفت بدیع ہے دنیا میں بھی ہم لوگ دنیا میں اگر کوئی انسان ماہر ہو کسی چیز میں اور ایسی چیزیں لاتا ہے ایسی چیز بناتا ہے جو لوگ پہلی بار دیکھتے تو اس کو مبدع کہتے عربی میں تو بدا اصل بدا یعنی بنا کوئی سابقہ بغیر کوئی سابقہ مثار کوئی کام کرنا اسی کو اصل عربی میں بدا کہتے بدا لغویس کو کہتے ہیں اور شرعی بنا جو حدیثوں کے روشنی میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں بدا کے معنی علماء نے یہ تعریف کی ہے کیا ہے كُلُّ ما احدث صفی دین اللہ ہر وہ کام جو اللہ سبحانہ و تعالی کے دین میں ایجاد کیا گیا ہے اور کیا ہے اصل صلی کتاب والا سننا اور اس کا کوئی اصل یعنی کوئی اصل کوئی مشروعیت کے کوئی دلیل نہیں ہے اور آن اور سنت سے اور کچھ علماء مزید کہتے تو باہ سننا کچھ علماء یہ مزید تعریف کرتے ہیں یعنی سنت کے جونت سے اٹھ سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو بدعات میں اہم تین باتیں آتے ہیں جیسا کہ انشاءاللہ شروع میں ذکر کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ وہ احداث ہو یعنی نئی بات ہو دوسری بات فی دین اللہ, اللہ کے دین پہ اور یہ تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ مثال دیں گے بیان کریں گے تیسرا یہ ہے کہ اس کے کوئی بنیادی کوئی دلیل نہیں ہے نہ قرآن سے نہ سنت سے اور وہ بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے جب شروط ذکر کریں گے بدعت کے حکم معروف کے حرام ہے بدعت کرنا یا بدعت پر عمل کرنا بدات کو سپورٹ دینا یہ حرام ہے بلکہ مسلمان پر واجب ہے کہ یا تو زبان سے انکار کرے یا تو زبان سے کرے یا تو کم سے کم دل سے کرے اگر انسان دیکھتا ہے کہ کوئی سامنے بداعت کر رہا ہے یہ جس طرح کیونکہ جس طرح ہم لوگ برائیوں کو روکتے ہیں یہ بھی برائی کے قسم اس لیے روکنا چاہیے اس کے کیا دلیل ہے کہ بدعت ممنوع ہے اور تمام قسم کی بدعت گمراہی ہے قرآن میں بھی ہے اور حدیثوں میں بھی ہے حدیث میں وضاح واضح ہے قرآن میں عام دلیل اللہ اسماد دل قرآن میں فرماتے ہیں وہ انحض مستقیمن فتب <فَتَّبِعُوه> کہ یہ میرا سرات میرا کیا ہے میرا اللہ فرماتی یہ میرا سرات میرا راہ یہ کیا ہے مستقیما سیدھا راہ ہے یعنی مستقیم ہے اس میں دائیں بائیں کہیں بھی یعنی کجی نہیں اس میں کوئی میول ہے اللہ فرماتی فتب <فَتَّبِعُوه> کہ تم لوگ اس کی کرو اور آگے اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں والا تک طبی <السُبُل> کہ تم لوگ باقی سبول باقی راستے باقی طریقوں کو میں اختیار کرو تو اس لیے یہاں اس آیت میں کیا اللہ نے اللہ کا حکم ہے کہ تم لوگ ایک ہی راستے کو اختیار کرو جو اللہ اللہ کے رسول کے راستہ ہے اور باقی راستوں کو چھوڑ دو تو اس لیے اس کے مطلب کیا ہے علماء کہتے ہیں کہ اگر انسان باقی راستے یعنی بدعت کے راستے اختیار کرتا ہے سنت کے مقابلے میں کسی اور بات کی ترجیح کرتا ہے تو یہ آیت کے مخالف ہے کیونکہ اللہ کا حکمی کی اتبامت کرو اور اللہ کے رسول اس آیت کے خود ہی تفسیر کی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے تھے تو کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ صحابہ کلام کے سامنے ایک لکیر کھینچی یعنی ایک لائن زمین پہ بنائے سیدھا اور اس کے دائیں بائیں اللہ کے رسول نے یعنی کئی لائن کئی راستے اس طرح بنائے جو ٹیڑھا ہے تو اللہ کے رسول بعد میں فرمانے لگے کہ یہ یہی راستہ جو سیدھا یہ میرا راستہ ہے اور یہ جو دائیں بائیں یہ باقی راستے ہیں اور ہر راستے پر ایک شیطان ہے پھر اللہ کے رسول نے آیت تلاوت کی ہے وہ انہاظ صنعتی مستقیم ان <فَتَّبِعُوه> تو اس لیے جو انسان سنت پر قائم رہتا ہے تو اسی سیدھے راستے پر چلتا ہے اور جو سنت سے ہٹ کے کسی اور پر عمل کرتا ہے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے وہ دائیں بائیں سمجھو چل رہا ہے یعنی شیطان کے راستے میں جس طرح یہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ اور تین اہم حدیث کئی حدیث ہے لیکن تین واضح ہیں وقت کے یہ کافی تینوں سب سے پہلے حدیث حضرت عربہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث ہے اور یہ حدیث مسلم میں ہے نسائی میں ہے اور کئی حدیث کئی جگہ ہے لیکن کچھ زیادہ کچھ کم ہے اور یہ عموماً جیسا کہ خطبہ ابھی در سے پہلے یا عموماً خطبے میں خطیب لوگ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں ان خیر الحدیث کتاب اللہ اللہ کے رسول یہ کہنے لگے خطبے میں کہ یہ جان لو کہ سب سے بہتر حدیث بات اللہ کے رسول اللہ کی کتاب ہے وقع الحدی اور سب سے اچھا راستہ اور طریقہ اور سنت کیا ہے حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور راستہ سب سے بہتر ہے پھر آگے اللہ کے رسول فرماتی وہ شر العموری کہ سب سے بدتر اور خراب چیز امور اس میں سب سے بدتر اور خراب چیز کیا ہے تو ہے جو نئی چیزیں ایجاد کی گئی ہے پھر اللہ کا رسول مزید کہتے ہیں وہ کل محدث اور ہر محدثہ ہر نئی والی چیز یہ بدعت ہے یہاں تک کچھ روایت ہے اور کچھ روات جو نسائی مزید ہے وہ کل بدعتم نہیں مسلم میں ہے کہ ہر بدعات گمراہی ہے اور نسائی میں جو مزید ہے وہ کل و بلال فنار اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے تو اللہ کا رسول دے کیا فرماتے تدریج کے ساتھ سب سے بہتر قرآن اور سب سے اچھا راستہ اللہ رسول کے رسول کا راستہ ہے پھر اللہ کے رسول اور تیسرا نہیں ذکر کی ہے کہ دونوں کے علاوہ کتنا بھی کیا جائے اچھی نیت سے تو صحیح ہے نہیں اللہ کے رسول بتائے یہ دونوں بس ہے پھر تیسرا کیا کہا وہ شر ال سب سے بتر چیز یعنی احداز کرنا نئی باتیں نکالنا دین میں جو موجود نہیں ہے پھر اللہ کے رسول پرماتے و کل محدت اور ہر نئے عمل اور نئی جو بات یا نو کوئی, کوئی عمل نہیں کیا جائے جو نہیں کیا جاتا ہے اللہ کے رسول ہیں یہ بدعت ہے اور پھر ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی حدیث صحیح ہے اس میں ادنا عاقل یہ حدیث کو سمجھ سکتا ہے دوسرے حدیث ارباد ال کے حدیث ہے حدیث لمبے ہیں کہتے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو اس طرح وزیع ہم لوگوں کو نصیحت دی ہے کہ ذرا پتمی نہ آنکھیں بہنے لگی یعنی رو کے صاحب اکرام سب خوب میگ اور خشیت میں آ گئے اور یہ لگ رہا کہ ان وصیت وسیعت لگ رہا الوداعی یعنی اللہ کے رسولودا کر رہے ہیں یعنی جانے والے دنیا سے اللہ کے رسول وصیت کی ہے کئی وصیت کی ہے اس میں سے یہ کہا وہ محدثات المور اور تم لوگ محدثات امور یعنی نئی نئی باتیں باتوں سے بچو تو ان کل محدث یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمائے کہ یعنی ہر محدثہ ہر نئی بات یہ بدات ہے اور بدعت ہر بدعت ضلالت ہے اب میں ابو داود ابو نواجہ ترمذی نے روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے تو یہ دو حدیث ہو گئے۔ تیسرا حدیث جو دونوں سے وازہے ہے۔ اللہ کے کی رسول کیا فرماتے ہیں حضرت عائشہ کی حدیث ہے من اححدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد کہ جس نے ہم لوگوں کے اس دین میں کوئی نئی بات ان احداث کی ہے یعنی نئی بات ایجاد کی ہے اور اس میں سے نہیں ہے فهو کے غیر مقبول بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور مزید ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ کی حدیث ہے جو مسلم میں صرف ہے من عمل کہ جس نے ایسے عمل کی ہے لئی سا علی عموما فورت جو ہم لوگ کے شریعت میں نہیں ہے تو مردود ہے دونوں حدیث تقریبا آخری دو حدیث مقارب ہیں ایک دوسرے قریب ہے لیکن جو پہلے حدیث حضرت عائشہ کی وہ زیادہ واضح ہے کہ اس میں شامل ہے کوئی بھی اگر ایجاد کرتا ہے اور دوسرا جو بھی عمل کرتا ہے چاہے خود ایجاد کرے یا دوسرے کا عمل ہے تو یہ قرآن اور سنت کی دلیل ہے کہ اللہ سماعت اس میں قرآن میں روکتے ہیں اور حدیث اللہ کے رسول محدثات المور اسے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نئی نئی باتیں سے تم لوگ بچو دین میں نئی نئی باتیں مت کرو ایجاد مت کرو اور اگر کوئی کرتا ہے تو گمراہی ہے اور یہ گمراہی انسان کو جہنم تک لے جائے گی انہیں کہا نیت کے اوپر ہے بہت سے لوگ آج کل جب کریں گے تو کیا کہتے ہیں کہ کدی یار چھوڑ دو کرنے دو کی نیت تو اچھی وہ تھوڑی جال کے حرام کر رہے نہیں نیت کے مسئلہ نہیں ہے کوئی حرام کام نیت اچھی نیت سے وہ حلال نہیں ہو جاتا ہے مخالفت مخالفت ہے سنت کی مخالفت سے بچنا چاہیے لیکن فرق یہ ہے کہ جو جان بوجھ کے کرتا ہے وہ تو زیادہ گناہ پاتا ہے اور جو جہالت میں کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی معاف کر دے لیکن وہ بھی گناہ کے مستحق بنے گا اللہ کے اگر وہ معذور ہو تو بہرحال یہ حدیث اور قرآن ہے اسی طرح صحاب کرام کی یہ قول ہے حضرت عبداللہ مسعود صلی اللہ عنہ سے ثابت ہے وہ فرماتے اتبعوا کہ تم لوگ ہمارے آثار ہمارے اعمال کی اتباع کرو یعنی کیونکہ ہم لوگ اللہ کے رسول سے سیکھتے تھے وہ اللہ اور دین میں بدعات بدعت متی کرو فقط کوفی تم یعنی کافی یعنی جو موجود ہے تم لوگ کے لیے کفایت ہے یعنی دین میں اتنا مسائل ہے تم لوگ اس پر عمل کرے کافی کیا ضرورت ہے کہ ہم جا کے بداعت پر عمل کریں اور حضرت معاد بن جبل کے لمبی بات ہے لیکن اس میں سے یہ کہتے ہیں اور تم لوگ بدعات اور نئی نئی باتوں سے تم لوگ بچا کروالہ کیونکہ جس جس پر جس پر کیا گیا وہ ضلالت ہے تو اسی لیے اللہ سبحان تعالیٰ اور صحابہ کرام کے اس کے بہت سارے اقوال ہیں تمام صحاب کرام اپنے تابعین اپنے شاگردوں سے یہی سکھاتے تھے جس طرح پچھلے درس میں ذکر کیا گیا ہے لوگوں کو سنت سکھاتے تھے اور سے بچاتے تھے اور کہتے بار بار تاکیب کے ساتھ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار عبد اللہ عمر عبداللہ بن عبد مسعود مسجد میں آئے تو یہ مسجد میں کیا کچھ لوگ کو پائے کوفہ میں کچھ لوگ جمع ہے کیا کر رہے ہیں سب اپنے تصویر کر رہے ہیں پتھر لے کر سو سو سو بار سب کر رہے ہیں تو اس نے یہ کہا کہ تم لوگ یہ کام چھوڑ دو کیونکہ یہ عمل اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے اور میں جو مجھے امید ہے یا تم لوگ اردو نہیں چھوڑو گے تو مجھے یقین ہے کہ تم لوگ زلالت پہ تم لوگ رہو گے اور واقعی یہی ہوا یہی لوگ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خوارج یہ لوگ بنے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ لوگ سفیر میں انہوں کو سفیر میں نہیں نہروان میں ان لوگوں کو قتل کیا گیا ہے حضرت علی کے خلاف تو اس لیے ایک چھوٹی بتاد کی وجہ سے انسان سوچتا کہ بھائی چھوٹی بات ہے تو اس کے وجہ سے انسان بڑے بڑے برائیوں میں متلا ہو جاتا ہے اور بڑے, بڑے بڑی بدعاتوں میں انسان یعنی پڑ جاتا ہے اسی طرح صحاب کلام کے بعد جو تابعین تھے تابع الطابین چاہیے جو تابعین یا تاب الین سب بدعات سے روکتے تھے جیسا کہ مشہور حضرت بن عیاب رضی اللہ رحم اللہ فرماتے تھے اتبع طرق اتور کہ تم یعنی خدا کے راستے اختیار کرو ولادر کا کل تصالکین <السَّعَلِكِين> یعنی اس راستے پر تم چلو ہدایت کا راستہ اگر کہ اس میں چلنے والے کم ہیں آج کل یہی ہوتا ہے سنت پر عمل کرنے والے بہت ہی کم ہیں اس لیے جب کسی کو بتاؤ کہ یہ سنت ہے یہ بدا دے کدیار یہاں تو کوئی نہیں آپ کے ساتھ ہے لیکن یہاں تو سب کر رہے ہیں نہیں بتا گیا پچھلے درس میں کہ زیادہ لوگ اگر کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں اس سے پہ سنت کی ایک نشانی نہیں ہے بلکہ اکثر بتا گے کہ سنت کی نشانی یہ ہے کہ کم کرتے ہیں اس پر اور وہ حق رہے اسی لیے عظتر کہتے وسار وقر وکر قبل اور تم ضلالت اور گمراہی راستے سے بچو ولا تختر بکس رت الحا ل اور ہالک ہلاکت ہلاک ہونے والے لوگ کتنا بھی زیادہ ہوں آپ ان لوگوں کو دیکھ کر مغرور نہ ہو جائیے نہ آپ مختون ہو جائیے اسی طرح امام مالک رحمت اللہ علیہ بات سے روکتے تھے اور یہ بتا کہ امام مالک رضی اللہ اللہ یہ مدینہ میں مدینہ عالم تھے یہ تابع میں آتے یہ کہتے تھے اپنے شاگردوں سے یا یہ کہتے تھے من ابتدع اسلامی بد آتن کہ جو اسلام میں ایسے بھی ایجاد کرتا ہے یا راہ اس کو اچھا سمجھتا ہے تو یہ جان لو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہمت لگا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے خیانت کی ہے وہ کیوں خیانت ہے ابھی ذکر جی کریں گے کہتے تھے اگر کوئی بداعت کرتا ہو کہ دا اچھی بات ہے کرنا چاہیے کیا حرج ہے تو کہیں گے یہ تم اللہ کے رسول کو تہمت لگا رہے ہو کون چیز کی تحمت یہ اچھی بات ہے لیکن اللہ کے رسول نے نہیں بتائی ہم لوگوں کو اگر اچھی ہوتی تو بتاتے لیکن یہ اچھی بھی ہے اور بتایا بھی نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے پورے مکمل تبلیغ نہیں کی نہیں کی یہی مطلب ہے اور امام شاہی بھی رحمۃ اللہ علیہ من استحسن فقط رہا کہ دو اسلام میں کوئی بدعت کو اچھی سمجھتا ہے تو سمجھو اس نے تشریح کی یعنی ایک نئے احکام وہ سب پر, پر فرض کرتا ہے اور اسی طرح امام مالک امام ابو حنیفہ اور تمام امہ کی یہی قول ہے یعنی اس طرح کہتے تھے کہ بدعات سے ہمیشہ روکتے تھے تو یہ صنف صالحین کے یہی اور ہے اللہ کے رسول قرآن اور اللہ کے رسول پھر صاحب کرام اور اس طرح تابعین طاب تابع سب لوگ بدعات سے روکتے تھے اور اس سے بچاتے تھے آئیے دیکھتے کیوں بدعتوں سے روکتے تھے یعنی اس کے اسباب ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے رسول صاحب کرام تابعین اور تمام علماء جو سنت پر عمل کرتے ہیں کیوں لوگ بدعات سے روکتے ہیں بدعت بھی کی کیا راز ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں بدعت اچھی ہے مثال کے طور پر ابھی تو بارہ ربیع الاول آنے والا ہے کہ نہیں اس میں لوگ کیا سمجھتے ہیں سمجھتے کہ اچھی بات ہے کیونکہ اس میں نعرہ لگائیں گے اللہ کے رسول کو نام پکاریں گے اللہ کے رسول کی ولادت میں خوشی منائیں گے اس میں اللہ کے رسول کے نام سے حلوہ بانٹیں گے تو اس میں کیا نقصان ہے کہیں گے اس میں بڑا نقصان ہے اگر یہ اللہ کے رسول نے نہیں بتائی ہے یا اس طرح بہت سارے مسائل نہیں بتائی ہے نہیں بتائے ہیں تو جان لو کس اس کے سبب ہے یعنی علماء کیوں بداعت سے روکتے ہیں اس کے کئی سبب ہیں میں تین یا چار سبب ذکر کرتا ہوں ایک سبب یہ ہے کیونکہ دین اب مکمل ہو گئے جو چیز مکمل کامل ہوتا ہے اس میں بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مثال دیتا ہوں آپ ایک گلاس لے آؤ اس میں اگر پانی بھر دو اور اگر کوئی اور دو قطرہ ڈالنا چاہتا ہے تو کیا ہوگا وہ پانی کے ساتھ وہ پانی یا تو یہ شروع میں گندا ہو جائے گا اگر مثال کے طور پانی میں آپ دودھ ملانا چاہتے ہو تو یہ مکمل جو بہے گا لیکن یہ پانی کا رنگ اور کلر اور اس کے خوشبو اور اس کے ذائقہ بدل جائے گا تو اسی طرح سنت بھی اس طرح ہے اللہ کے رسول کی تشریح اور سنت مکمل ہے بالکل مکمل ہوگے کیا دلیل ہے کہ مکمل ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ ہم لوگ اضافہ کریں قرآن کے آئے ہے اللہ فرماتے ہیں الؤم اکمل تو لم دین اکم اللہ کے رسول جمعے کے دن یوم عرفہ حج میں اللہ کے رسول کھڑے تھے یہ آپ ناازل ہوئی اللہ کے رسول پر الم آج کے اکمل تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا یعنی اب اس میں گنجائش نہیں کہ کوئی دو تین بات اور بڑھائے وہ عَلَيْكُمْ تو کم اور میں اپنی نعمت یعنی اسلام اور یہ ہدایت کی نعمت میں نے پوری کر دی ہے وہ ربیۃ القم السلام اور میں یعنی اسلام پر راضی ہو گیا ہوں تمہارے لیے دیکھیے یہ آیت یہودی حضرت عمر کے زمانے میں ایک یہودی ایک آیت لے کر حضرت عمر کے پاس آئے کہنے لگے تم لوگ کے کتاب میں تم لوگ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر ہم لوگ پر نازل ہوتی تو ہم لوگ اس دن عید مناتے کون سے دن یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے قسم مجھے پتا ہے کہاں نازل ہوئی کب ناظر ہوئی اور پھر بتائے لیکن عید کیوں نہیں مناتے ہیں کیونکہ اللہ کے کی رسول کے حکم نہیں ہے تو اس لیے اس میں یہی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وقت ہے سنت اللہ کے رسول کے سنت پر عمل کرنا تو یہ پہلی بات یہ ہے کیونکہ دین کامل نہیں ہے اور جو دین پر اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے مطلب وہ یعنی گمراہی میں ہے کیونکہ اس کو پتا نہیں کہ دین کامل ہے یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ابھی جگہ ہے میں یہ عمل بڑھا سکتا ہوں یہ اچھا کام ہے جو اللہ کے اللہ نے اشارہ نہیں کی میں کر رہا ہوں تو اس لیے پہلے یہی ہے اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہمت اس میں ہوتی ہے ایک انسان اگر آپ کے عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرض پورے انجام یعنی پورے اللہ کے رسول نے فرض اپنے فرض کے انجام پورے کر کے گئے تو پھر آپ کے دل میں کبھی نہیں ہونا چاہیے اللہ کے رسول نے جو کام نہیں کی وہ میں کروں کیونکہ ہم جانتے کہ اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا کر کے رسول حدیث میں واضح کا اس کے رات دین کے طرح یعنی اس میں دین میں کوئی ایسی بات چھپی نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول پوری امانت کر کے گئے کوئی بھی اللہ کے رسول چھوڑ کے نہیں گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خیر ہم کے لیے وہی کر کے گئے اور جو شر ہے اس کو یا تو ڈائریکٹ اس سے روکا یا تو اس کی اشارات دی ہے اسی منا پر انسان برائیوں سے روکتا, روکتا ہے تو اسی لیے اگر کوئی انسان یہ کہتا نہیں ہم دین میں کچھ ایجاد کر سکتے ہیں یہ چیز ہم کر سکتے ہیں تو اللہ کے رسول نے نہیں کی کہتا اللہ کے رسول بھلے نہیں کی لیکن اچھا کام تو اس کے مطلب اللہ کے رسول سلوز باللہ اللہ کے رسول کی تحمت ہے کہ اللہ کے رسول مکمل شریعت تبلیغ نہیں کی ہے اور اللہ کے رسول دین کو چھوخناقز چھوڑ کے گئے اور جیسا کہ امام مالک کا قول ہے کہ وہ زام ان محمد رسالہ کہ یہ انسان دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یعنی اس رسالت میں خیانت کی ہے پورا اللہ نے یہ حکم دی کہ آپ پورا کر کے جاؤ اور اللہ کے رسول پورا نہیں کر پائے تو اس لیے تہمت ہے لیکن جو انسان جو جانتا کہ ساری ہدایت سنت پہ صرف ہے ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم بدعت کی طرف جائیں تو یہی انسان حقیقت میں مانتا کہ اللہ رسول کے رسول کی تشریح اور سنت پوری ہدایت اس میں ہے اور وہی خیریت ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر بداعت کی اجازت دی جائے تو کیا ہے تو اس میں دین کھیل بن جائے گا کیونکہ ہر ایک انسان اپنے سمجھ کے حساب سے بڑھا سکتا ہے مثال کے طور میرے نزدیک کہ یہ نماز اس طرح ہونی چاہیے نماز میں یہ عمل زیادہ کرنا چاہیے تو میرے حساب سے اچھے تو ہم کریں دوسرا آدمی کے حساب سے وہ اچھا تو وہ کرے جیسا کہ آج دیکھا گیا ہے آج کل مسلمانوں میں کتنا فرقے میں بڑھ گئے بہت فرقوں میں اور ہر فرقہ اپنے لیے وہ عمل جائز قرار دیتی ہے جو ان کے علماء کہتے ہیں اب دیکھو شیعوں کی نماز ہم لوگ سے الگ ہے کچھ لوگ کی عبادت ہم لوگ سے الگ ہے کچھ لوگ کے عقیدہ ہم لوگ سے الگ ہے قرآن اپنے مرضی سے تفسیر کرتے کیوں کیونکہ ان لوگ اپنے لیے اپنے علما کے لیے دروازہ کھول دیے کہ جو بھی وہ کرنا چاہتے دین میں کریں۔ لیکن ہم لوگ کے نزدیک کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں صرف اللہ کے ہاتھ میں تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ کے بعد یہ لیکن اگر ہم لوگ اجازت دیتے تو ہر ایک انسان یہ بدعات ختم نہیں ہوتی ہے دن آپ دن دیکھو گے ایک نئی نئی بدعات ایجاد ہو رہی ہے اور دن ب دن لوگ گمراہی میں پڑ رہے ہیں اور یہی دیکھا گیا ہے کہ دن بدن دن نئی نئی باتیں ایجاد ہو رہی ہے نئی نئی بدعت ایجاد ہو رہی اور نئی نئی باتیں دیکھا جاتا ہے اسی لیے اس میں دین کھیل نہیں ہے بلکہ دین محفوظ دین ہے معصوم دین ہے لا الباطل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کی طرف سے محکم ہے اسی لیے اس میں کوئی اضافہ کرنا یا کم کرنا جائز نہیں ہے چوتھے سبب یہ ہے علماء کہتے ہیں یہ آزمائش ہے اللہ سبحانہ و تعالی بہت سے لوگ یہی پوچھیں گے کہ جب اللہ کو بداعت پسند نہیں ہے تو کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدات کرنے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ان رسول کو اس طرح کی بدعات کیوں پہلے نہیں بتایا کہ اس طرح ہوگی آپ لوگ اس سے بچو نہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امتحان رکھتے امتحان ہے کہ دیکھتے کہ کون سنت پر عمل کرتا ہے اور کون سنت کے رد کرتا ہے اس لیے ایک امتحان ہے انسان جب سنت پہ آ جاتا ہے تو سمجھو کامیاب ہو گئے اور جب بدعات بھی پڑے رہتا ہے تو سمجھو کتنا خسارے میں رہتا ہے اور سمجھو وہ اللہ سبحان اور اس کو ہدایت اور توفیق نہیں دی ہے اس لیے امام احمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کوئی آدمی ہے کہ الحمدللہ کے ہم میں مسلمان ہو تونے کہنے کہنے لگے الحمد للہ علیہ احمد الاسلام کہ اللہ کے حمد اللہ کی تعریف ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کی نعمت دی ہے تو احمد امام احمد کہنے لگے وہ سننا کہو یعنی اس زمانے میں اتنا فتنہ ہو گئے کہ آپ سنت کی نعمت کے بر بھی شکریہ شکر ادا کرو مسلمان تو بہت ہیں لیکن کون سنت پر قائم ہے اور بنا سے دور رہتا ہے صحیح راستے پر کون ہے یہی لوگ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اسی لیے جو بھی بندہ اللہ اس کے دل میں سنت سے محبت رکھتا یعنی اس محبت کے, کے محبت ڈال دیتا ہے اور وہ سنت کی طرح مائل ہوتا ہے بدعات سے بچتا ہے سمجھو اللہ سبحانہ او اس کو اختیار کی ہے اور اللہ سبحانہ او اس کے بڑی بڑی پذیرت دی ہے کیونکہ اکثر دنیا والے گمراہ ہے اور اکثر مسلمان لوگ بھی گمراہ ہے اکثر مسلمان بدعات کے پیچھے ہیں یا کفر اور شک کرتے ہیں لیکن جو کبر اور شرک سے بچتا ہے اور اوپر سے بدار سے بچتا ہے سمجھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہ اس نعمت سے یعنی وہ اس, اس کو ملی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ساتھ اچھا چاہتا ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ جو آتا ہے ہم لوگ خاص کر مخالفین کہ اگر تقریریں سنو سنیں چاہے چینلوں کی طرف جو ہوتے جو تقریریں دیتے ہیں یا تقریر جو ڈائریکٹ لوگ کو سناتے کس طرح عوام کو بیوقوب بناتے ہیں آپ دیکھ دیکھتے ہوں گے کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ کہتے ہیں یہ دانت ہیں یہ سننا تھی یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ کہہ دو کہ گھڑی پہننا کہاں سننا تھا صحیح کہ نہیں کہ مذاق اڑاتے ہیں جہاز میں کوئی بیٹھے کہہاز میں بیٹھا تو دانت ہے تو, تو اس طرح عوام صحیح کتاروں کی بات تو صحیح لگ رہی ہے آتا ہی وہی بندہ اور کہتا ہے کہ قرآن اللہ کے رسول کے زمانے میں جمع نہیں کیا گیا ابو بکر ربی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے سامان جمع کیے تو یہ تو بدعت ہے اس لوگ یہ بداعت کیوں نہیں کہتے ہیں کیوں چند چیزوں کو بدعت کہتے ہیں اور چند چیزوں کو بدعت نہیں کہتے ہیں کیا وہ لوگ ان لوگ کے پاس کوئی قاعدہ نہیں, نہیں. علماء جب بھی کسی چیز کو بدعات کہتے ہیں تو اس کے قاعدے کے تحت کہتے ہیں قواعد بہت زیادہ ہے میں مختصر انداز سے اہم باتیں میں ذکر کرتا ہوں جو خلاصہ ہے سب سے پہلے یہ ہے بدعت کے لیے قید جو اہم قید ہے کہ علماء کہتے کہ احداث ہونا چاہیے احداث سے کی مطلب کیا ہے یعنی اللہ کے رسول جو اشارہ کہتے من احدہ یعنی وہ چیز اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد ہی پیدا ہوا ہے یعنی وہ چیز اللہ کے رسول کے فعل سے نہیں ہے وہ بعد میں پیدا ہوا یا تو انسان خود کرتا ہے ابتدا یا تو کسی کا نقل اتارتا ہے یعنی مثال کے طور پر میلاد النبی آنے والا ہے اس کا اکثر میں مثال دوں گا کیونکہ آنے والا ہے میلاد النبی کیا اللہ کا رسول کبھی منائے نہیں منائے تو کب ہوا اللہ کے رسول کے تین سو یا چار سو سال بعد ہوا سب سے پہلے شیعہ لوگ شروع کیے تو اس کے بعد لوگ شروع کیے ان کے لوگ کو پیچھے تو یہ احداث ہے یعنی یہ چیز اس طرح جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے صحاب کرام سے ثابت ہے تو یہ محدت ہے یعنی اس کے بعد اللہ کے رسول کے بعد یہ پیدا ہوا یہ بدعت پیدا ہوئی ہے اور اس سے پہلے یہ بدعت نہیں تھی تو یہ احداعت پہلے شرط یہ ہے کہ وہ موجود نہیں ہے لیکن جو چیز اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کی ہیں نہ اللہ کے رسول نے فعل کی ہیں نہ اللہ کے رسول کے بارے میں یعنی اشارہ کی ہے صحاب کرام کرتے تھے تو اللہ کے رسول کو معلوم معلوم ضرور ہے تو اس لیے اس کو تقریری سنت کہتے ہیں تو وہ بھی سنت میں آ بتایا بتا گئے, گئے پچھلے درس میں لیکن جو اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد ایجاد کیا گیا ہے تو اس کو یہ محدث کہتے ہیں تو محدت ہونا ضروری ہے یہ پہلا شرط ہے دوسرا شرط یہ ہے کہ انا فعل دین یہ بدعت اور یہ محدثہ جو نئی باتیں جو پیدا کی جاتی وہ اس کی طرف نسبت دین کی طرف کی جائے اگر وہ دین کی طرف نا نسبت کی جائے تو وہ نہیں ہے عربی میں لغت میں بھی کہیں گے عربی میں گاڑی کو بھی بدات کہیں گے کیوں کیونکہ نئی چیز لغت میں کیونکہ نئی چیز جو بنا مثال سے مثال کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے لیکن شرعی اسلام میں اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں اس لیے آپ گاڑی میں بیٹھو آپ جہاز میں بیٹھو آپ گھڑی پہنو آپ دنیا کے سامان جو بھی جو جائز ہے آپ اس پر عمل کرو کیا حرج ہے کہیں گے یہ تو ہے یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود نہیں تھا تو اس لیے دوسرا شرط علماء لگاتے کہ وہ دین سے اس کے تعلق ہونا چاہیے اسی لیے کیا دلیل ہے کہ دین سے ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے مرضی سے یہ شرط لگاتے ہیں؟ نہیں اللہ کے رسول کے فعل ہے کیا اللہ کے کی رسول کے کون ہے منہ امرین کہ جس نے یعنی احداث نئی بات ایجاد کی ہم لوگ اس مسئلے میں یعنی اس دین میں تو دین کے دخل ہونا چاہیے اور دین کے دخل اور دین سے تعلق اس کا ضرور ہونا چاہیے اس میں دین سے تعلق اس کے تین طریقے سے ہوتا ہے بہت سے لوگ کوئی عمل کرتے ہیں کہ یار میرا جیسا ہم لوگ کو لوگ برتھ مناتے ہیں کہ نہیں مناتے ہیں کہ میرا بچے کے ایک سال ہوا اب میں اس کے نام سے میں خوشیاں مناؤں گا کہیں گے یہ تو بھی ہے کہتے یہ تو دین سے دخل نہیں ہے کہیں گے صحیح آپ کی نیت دین سے دخل نہیں ہے لیکن اصل فعل دیکھا جائے گا اسی لیے دین سے دخل ہیں تین طریقوں سے ہوتا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی عمل اگر کرتا اور اس کی نیت ہے کہ میں اللہ کی قربت کے لیے کر رہا ہوں اور یہ بہت سے عبادات ہے جو لوگ آج کل کرتے ہیں دین پہ اور کہتے کہ ہم تقرب کے لیے میں کر رہا ہوں تو بدات ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ابھی مولد نبی آنے والے ہیں میلاد النبی کیوں لوگ ہیں اگر کوئی اس طرح اسی دن اس کے بیٹے, بیٹے کے کی شادی ہے تو مناتا تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی اس دن اس کے بچے کے ولادت با... عقیقے کے دن ہوتا تو اسے کھلا سکتا ہے لیکن خاص اللہ کے رسول کے قربت کے لیے کہ اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی میں تقرب اللہ سے کر رہا ہوں تو یہ قربت کی آپ نیت کی ہے تو اسی لیے اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد ہی پیدا یعنی یہ ایجاد کیا گیا ہے اور اس کے تعلق دین سے ہے تو اسی لیے آپ کی نیت تھی کہ میں قربت کروں تو یہ بھی ہے اسی طرح لوگ ستائیش رجب مناتے ہیں لوگ جیسا کہ نماز سے پہلے نیت باندھتے نیت نیت کرتے نیت تو دل میں ہے لیکن زبان سے پڑھتے ہیں یہ کہاں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نماز سے پہلے نیت پڑھتے تھے بعد میں لوگ نے ایجاد کی ہے اور دین سے تعلق ہے آپ یہ سوچتے ہو کہ اگر میں نیت کے تلفظ کروں گا پڑھوں گا نوئی تو تو میری نماز اور اچھی ہوگی میری نماز اور مضبوط ہوگی یہ انسان عقیدہ رکھتا کہ نہیں عموماً یہی رکھتے کیونکہ جب نہیں پڑھتے تو شک میں رہتے ہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی تو اس لیے یہ پہلا یہ صورت میں انسان سوچتا ہے کہ دین سے تعلق ہے کہ انسان اس کی نیت دین کے یعنی اللہ سے تقرب اور قربت حاصل کرنے کے لیے اور اس کے چاہے ضعیف حدیث پر استدلال کرتے ہیں یا کسی عالم کی تقلید کرتے ہیں یا ایسے کوئی عمل جو اللہ کے رسول کی طرف حالانکہ اللہ کے رسول نے نہیں کی ہے اور اس میں دو چیز دیکھا جاتا ہے کہ کیا اللہ کا کی رسول کب بدات کہیں گے اس طرح نہیں ضرور یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ فعل جو تم نے کی ہے کیا اللہ کا کی رسول کبھی کی ہے کہ نہیں نہیں کی ہے تو کیا اللہ کا کی رسول دو دیکھیں گے کیا اللہ کا کی رسول کر سکتے تھے کہ نہیں اگر کر سکتے تھے پھر بھی نہیں کی ہے اور دوسری بات کوئی مانے نہیں تھا رکاوٹ نہیں تھی تو وہ بدات ہے لیکن اگر کوئی رکاوٹ ہے اللہ کا رسول اس رکاوٹ کی وجہ سے نہیں کی ہے تو اس کو بدات نہیں کہیں گے جیسا کہ مثال آئے گا کے مثال ہے اللہ کا رسول ایک دو رات پڑھائی پھر اس کے بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نہیں پڑھائی کیوں کیونکہ اللہ کا ایک مانع تھا در تھا کہ اگر ہم ہمیشہ پڑھائیں گے تو واجب ہو جائے گا تو یہ مانے لیکن اگر کوئی مانع نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور اللہ کا رسول وہ فعل کر سکتے تھے پھر بھی چھوڑ دیا تو وہ عمل غیر مشروع ہے دوسرے طریقہ یہ ہے کہ لوگ یہ علماء علم الخروج علی نظام الدین یعنی انسان کبھی کبھی بداعت جو کرتا ہے کبھی کبھی عمل کرتا جو اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود نہیں ہے انسان دل میں نہیں سوچتا کہ میں دین کے خاطر کر رہا ہوں لیکن یہ فعل حقیقت میں دین کے خاطر ہی ایجاد کیا گیا ہے ہوتا کہ نہیں مثال کے طور پر آج کل بہت سے لوگ میلاد النبی بناتے ہیں اس عبادت کی نیت سے نہیں ہم لوگ کے جو محلے میں یا ستائی سمجھیں آشورہ مال لے آشورہ سمجھ لو آشورہ بہت سے لوگ حضرت حسین کے نام پہ کرتے ہیں سینا پاڑتے ہیں صحیح کہ نہیں لیکن بریلوی لوگ کیا مناتے ہیں وہ لوگ بھی مناتے ہیں لیکن وہ لوگ کہتے ہیں حضرت حسین سے نہیں ہم لوگ ایک عادت کے طور پر کچھ لوگ مناتے ہیں تو کیا کہیں گے تمہاری نیت نہیں تھی دین کے تو آپ کے فعل صحیح ہے نہیں لیکن یہ اصل فعل دین کے یعنی دین کے نیت پہ کیا گیا ہے شروع لوگ کرتے ہیں آپ ان کی تکلیف کرتے ہو تو اس لیے یہ بیانت ہے ضرور نہیں کہ آپ کی نیت ابھی دین کے دین کے نام سے کر رہے ہو لیکن یہ فعل شروع میں جب کیا گیا ہے تو دین کے نام سے کیا گیا ہے یا اگر وہ آپ دین کی نیت سے بھی نہیں کیا گیا ہے لیکن وہ اسلامی قانون اور اسلام کے نظام کے خلاف ہے تو وہ بیان ہے یہ بہت سے باتیں اس طرح بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. وضاحت کے لیے تو کئی درس ہونا چاہیے لیکن میں عطر امکان مختصر انداز سے سمجھا رہا ہوں میں مثال دیتا ہوں ان سال سمجھ لے جیسا کہ علماء کہتے ہیں کافروں کی مشابہات کافروں کی مشابہات کرنا بھی دانت ہے اب دیکھو گے بہت سے مسلمان بال کاٹیں گے کس طریقے سے بال کاٹیں گے مثال کے طور پر کافروں کے طریقے سے تو وہ کہیں گے کہ یہ بھی ہے کیا جواب دیتا ہے کیا بدانت یار یہ دانت تھوڑی ہے میری نیت تھوڑی تھی کہ میں اسلام کے اسلام یا دین کے خاطر میں کر رہا ہوں کہیں گے تم دین کے خاطر نہیں کی ہے. لیکن یہ فعل اسلام کے نظام کے خلاف ہے کیونکہ اس میں اسلام کے نظام کے خلاف یہ ہے کہ آپ کافروں کی مشابہت کر رہے ہو اور اسلام کافروں کی مشابہت کرنا یہ بھی دین ہے آپ کی نیت نہیں تھی کہ دین ہے لیکن آپ کے فعل کسی بھی طریقے سے دین سے اس کا جڑا ہوا ہے تو اس لیے یہ بھی بدات آ جاتی ہے تو اسی لیے علماء اس میں بہت دقیق بہت سے مثالیں دیتے ہیں وقت ہی منہ میں مثال دوں گا تیسرے یہ ہے کہ, کہ المفضی المفتی البدعت یعنی تیسرا طریقہ یہ کہ کبھی کبھی انسان اچھی نیت سے کوئی عبادت کرتا ہے مشروع عبادت لیکن یہ عبادت بار بار کرنے سے وہ بدعت کے ایک بن جاتا ہے تو اسی لیے وہ بھی علماء کہتے بدعت میں مثال دیتا ہوں ایک جیسا کہ انسان نماز کے بعد سلام کرنے کے بعد کیا سننا سلام کرنے کے بعد انسان تصویر کرے پھر سنت پڑھ کے نکل جائے صحیح کہ نہیں اگر کوئی انسان جیسا کہ نماز کے بعد قرآن لے لیتا ہے دو صفحہ پڑھ لیتا ہے تصویر کرنے کے بعد قرآن ایک بار پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے یہ قرآن پڑھنا اچھی بات ہے لیکن اگر وہ عادت بنا لیتا ہے کہ ہم تصویر کے بعد ضرور دو صفحہ ہم پڑھوں گا میں پڑھوں گا ضرور تو یہ عادت بنانے سے یہ بدعت کے اخراج سے کھل جاتا ہے دیکھنے والے یہ سمجھے گا کہ یہ فعل کرنا چاہیے سمجھے گا کہ یہ بھی کسبہ کے بعد قرآن بھی پڑھنا چاہیے اور انسان کی جب ایک عادت بن جاتی ہے تو اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ بھی مداعت کے راستہ اس سے کھل جاتا ہے اسی لیے علما بہت اس کی مثالیں دیتے ہیں چاہے وہ جائز ہو لیکن اس کے یعنی جس طریقے سے کیا جاتا ہے اور جس حساب سے انسان مدعما کرتا ہے تو بدعات کے راستہ بن سکتا ہے تو اس سے علماء کہتے اس سے بھی بچنا چاہیے تو گویا کہ پتہ نہیں آپ لوگ کو سمجھ میں آئے لیکن نہیں لیکن یہ ابھی بتایا گیا دو تقریبا دو شرط کہ وہ نئی چیز ہے جو اللہ کے رسول کے بعد ایجاد کیا گیا ہے اور وہ دین کے نام سے کیا جائے چاہے انسان نیت کرے کہ میں دین کے لیے قربت کے لیے میں کر رہا ہوں یا ایسے عمل کرتا ہے جو اسلام نظام کے خلاف ہو اور اس کی نیت نہیں کہ دین کے نام سے لیکن دین کے اس میں دخل ضرور ہے یا تو انسان ایسے عمل کرتا جو دین کے نام سے اور وہ بدعت نہیں ہے لیکن دھیرے دھیرے وہ بات کی طب عصا کو لے جاتی ہے تیسرے شرط علما کہتے ہیں کہ بدعت کو بے کرنے کے لیے کیا ہے لئی صلیح اسلم کتابیں اور سننا کہ اس کی مشروعیت کے لیے کوئی بھی دلیل نہ ہو کہ قرآن اور سنت میں لیکن اگر اس کے کوئی دلیل ہے عام دلیل یا خاص دلیل تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے یعنی میں بتایا کہ تین شرط سے پہلے کی نئی بات اللہ کے رسول کے بعد ہی پیدا کیا گیا دوسری بات یہ کہ اس کے دخل دین سے دنیا سے نہیں اگر دنیاوی کام ہے گھڑی گاڑی بلڈنگ گھر بنانے کا طریقہ یہ تو جائز ہے یہ دین سے اس کا دخل نہیں ہے اللہ کے اگر کوئی عبادت کی نیت سے کرتا تو بدعت آ جاتی ہے یعنی انسان گاڑی میں بیٹھتا ہے کیوں بیٹھتا ہے کہتے کہ میں گاڑی میں بیٹھوں گا تو مجھے اتنا ثواب ملے گا تو کہیں گے تو بھی ہوگی کیونکہ آپ کی نیت اب عبادت ہوگی لیکن اگر آپ کی نیت دنیا کے نام سے کر رہے ہو تو وہ جائز ہے تیسرا شرط یہ ہے کہ وہ عبادت وہ عمل یا عبادت جس کے اصل یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن سے نہ کوئی عام دلیل ہو نہ کوئی خاص تو بدات ہو جاتی ہے اگر کوئی عام دلیل ہو یا خاص تو بدات نہیں کہیں گے میں مثال دوں گا دو مثال جو اکثر مخالف لوگ عوام کو بیوقوف بنا کے کہتے دیکھو یہ دو دلیل ہیں وہابی لوگ کبھی نہیں کہہ سکتے بدات ہے کہ اس کو بدات نہیں کہتے اور باقی میں کہتے دو مثال میں دوں گا ایک مثال کیا ہے قرآن کے جمع کرنے کی مثال اللہ کے رسول قرآن کو جمع کیے کہ کی نہیں؟, نہیں کیے اور یہ قرآن اللہ کے رسول کے بعد ہوا کہ نہیں ہوا ہوا دین کے دخل ہے اسے کہ نہیں دین کے دخل ہے عبادت کے نیت سے کرام نے کی ہے تو بدات ہوئی کہتے ہیں کہیں گے بدات نہیں کیوں اس کو بدات نہیں کہیں گے کہیں گے کہ یہ عمل اگرچہ اللہ کے رسول نے نہیں کی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا اصل دلیل اللہ کے رسول نے یعنی اجازت دی ہے کیا دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن نازل ہوتا تو کیا کرتے تھے عام صحابی کو نہیں بلاتے تھے ایسے صحابی کو بلاتے تھے جو لکھنا اس کو آتا ہے حضرت معاویہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت زید المسابق حضرت عبید نقاب مشہور بڑے بڑے صحابی تقریباً علماء چودہ پندرہ صحابی کو گناتے جو کتاب الوحی تھے لکھتے تھے اللہ کے رسول بلاتے تھے کتنے لکھو اور یہ آیت فلاں آیت کے بعد رکھو فلاں آیت سے پہلے رکھو تو اللہ کے رسول نے اجازت دی لکھنے کی کہ نہیں کی ہے اس لیے تمام صاحب اکرام نے قرآن کو لکھی تھی اکثر صاحب اکرام کچھ لوگ یہ صورت لکھی کچھ لوگ وہ صورت ابو بکر کی کیا فعل تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ یہی کیے کہ قرآن کو اکٹھا کیے بس قرآن کو نہیں کہا کہ الگ طریقے سے کرو یہ جو صحاب کرام نے لکھا ہے یہ اللہ کے رسول کی اجازت سے لکھا گیا ہے تو اصل موجود ہے اصل اجازت موجود ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف سے اجازت ہے کہ لکھو لیکن اس طرح جمع کرنے کے موقع اللہ کے رسول کو نہیں ملا تو اللہ کے رسول کے انتقال ہوگئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جمع کی ہے اس لیے ابو بکر رضی اللہ کیا کی ہے نئی زبان میں نہیں لکھی ہے. وہی جو لوگ لکھتے تھے کو اسی کو ایک ہی کتاب میں جمع کیے تاکہ ضائع نہ ہو جائے صحیح کہ نہیں ایک یہ دلیل ہے دوسرا جواب یہ دیں گے قرآن کے بارے میں اللہ کے کی رسول کیا فرماتے علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین تم لوگ میرے سنت پر اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو تو یہ خلفاء راشدین کی سنت ہے کہ نہیں سنت اس لیے اس کو بیدا نہیں کہہ سکتے ہیں تیسری بات علما کہتے ہیں اس میں ایک اہم غرض یہ تھا کہ دین کی حفاظت کرنا نہیں اس سے پہلے یہ دلیل ہے کہ قرآن کو جمع کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول پہلے اشارہ کر چکے ہیں اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ کے رسول منع کرتے اس لیے حدیث بھی کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے کے بندے کے مرنے کے بعد سات چیزیں سات امار اس طرح ہے کہ اگر بندہ کر کے مرتا ہے تو اس کے ثواب باقی ہے اس میں سے اللہ کے رسول نے کیا کہا رسم مسافن کہ کوئی آدمی مرنے سے پہلے کوئی قرآن کو مساف یعنی پورے قرآن جو جمع کیا گیا اس کو اپنے گھر میں یا کسی کے واری وراثت کر کے چھوڑتا ہے اور لوگ اس میں پڑھتے ہیں تو یہ اس کے لیے ثواب ہے تو اللہ کے رسول کے زمانے میں مصاف تو نہیں جمع کیا گیا تو اللہ رسول کے رسول کی طرف اشارہ تھا کہ ان اللہ ہوگا اور اس کو اللہ کے رسول نے خیر کاموں میں اس کو شمار کیا ہے تو اس لیے دلیل اللہ کے رسول سے اس لیے اس کو بدعت میں لگانا یا اس طرح عوام کو بیوقوف بنانا کی یہ بدعت ہے لوگ کیوں نہیں بدعت کہتے ہیں کہیں گے ہم لوگ بدعت نہیں کہتے کیونکہ کہ کے طور پر اور علماء نے جس حساب سے قواعد رکھی ہے اس کے مخالف نہیں ہیں صحیح سر دلیل نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول نے لکھنے کی اجازت دی ہے اور یہ کافی ہے جیسے کہ آج کل بہت سے مثالیں دیتے ہیں ایک اور آدمی آتا ہے کہتے آپ قرآن سننا کیسٹ سے یہ تو ہے ہے کیوں ہے بھائی صاحب کہتے ہیں آپ لوگ کے حساب سے تو بھی ہے یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ریڈیو اور کیسٹ کہاں تھی کہیں گے نہیں نہیں ہے کیوں بھی نہیں ہے کہیں گے اگرچہ یہ ریڈیو اور کیسٹ یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا یہ بعد میں ایجاد کیا گیا ہے اور ہم لوگ دین کی خاطر کرتے لیکن تیسرا شرط اس میں نہیں ہے کیا تیسرا شرط ہے کہ اس کا اصل قرآن میں ہے اس کے اثر حدیث میں ہے اللہ کے رسول قرآن سنتے تھے دوسروں سے کہ نہیں ایک صحابہ کرام ایک دوسرے کو سناتے تھے تو ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں تھوڑے ہم لوگ ریڈ، ریڈیو کو چومتے ہیں یا یہ سی ڈی کو ہم لوگ چومتے ہیں یا کہتے ہیں یہ عبادت کی اس کی تقدیس کرتے ہیں ہم لوگ یہ آواز سنتے ہیں اور تقرب آواز سے کرتے ہیں نہ کہ اس کے ایسڈ کے ذریعے سے لئے انسان فرق کرے عوام کبھی یہ جاہل جو لوگ جو نہیں فرق کر پاتے ہیں اور اس طرح مجلسوں میں لمبی لمبی مجلسوں میں ایسی باتیں چھوڑتے ہیں عوام کہتے یار تو صحیح بات ہے یہ لوگ تو وہابی لوگ نہیں مانتے یہ کیوں اس کو رات نہیں شمار کی یہ کیوں نہیں کی ہے یہ غلط ہے دوسرا مثال جو میں دینا چاہتا ہوں وہ تراوئی کی مثال ہے لوگ کہتے ہیں آج کل ہم لوگ کے ملک کے افسوس کی بات کہتے ہیں کہ تراوی حضرت عمر کی سنت, سنت ہے اللہ کے رسول کی سنت ہے صحیح اللہ حضرت عمر نے دوبارہ جمع کی ہے لیکن اس کی بنیاد کس نے رکھا ہے اللہ کے رسول اس لیے ہم لوگ کہیں گے تراوی کے اگر اللہ کے رسول کے بعد لوگ حضرت عمر نے جمع کی ہے اور دین کے نام سے کیا جاتا ہے لیکن اس کی بنیاد اللہ کے رسول نے رکھی اللہ کے رسول دو تین رات خود آ کے پڑھے لیکن اس وجہ سے اللہ کے رسول پھر نہیں آئے کہ ڈر گئے کہ کہیں واجب نہ ہو جائے تو حضرت عمر کہنے لگے اب یہ ڈر ختم ہو گیا اب ہم جمع کر سکتے ہیں اللہ کے رسول نے کی ہے ایک دو بار تو اس لیے اللہ کے رسول نے ایک عام دلیل دی, دی ہے کہ آپ کر سکتے ہو تو اسی اسی بنیاد پر کیا جاتا ہے لیکن جو کہتے بدات ہے کہیں گے بداعت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کی ہے تو اس لیے ہم لوگ کے پاس دلیل ہے لیکن صریح نہیں ہے لیکن عام دلیل ہے تو اس لیے علما کہتے تیسرا شرط یہ ہے کسی چیز کو بداعت کہنے کے لیے کہ وہ چیز کے کوئی دلیل نہ ہو اگر کوئی خاص دلیل یا عام دلیل اسی کے خاص کے لیے تو وہ لیکن عام دلیل کسی اور کے مسئلے پہ اسی پہ لانا یہ نہیں ہوتا ہے جیسا کہ شاء اللہ آگے مثالیں ہوں گے پتہ نہیں بات سمجھ میں آئے کہ نہیں تو خلاصہ یہ ہوا کہ بداعت کے کیا قید ہے کیا شرط ہے کس کو بدعت کہتے ہیں کس کو نہیں یہی ہر وہ کام جو اللہ کے رسول کے بعد کیا گیا ہے اور اس کا تعلق دین سے ہے چاہے انسان عبادت کی نیت سے کرتا ہے چاہے انسان ایسے عمل کرتا ہے عبادت کی نیت سے نہیں لیکن اس کا دخل دین سے ہے یا انسان وہ عمل کرتا ہے جو مشروع ہے لیکن وہ بداعت کی طرف لے جاتا ہے اور تیسرے شرط یہ ہے کہ وہ اس کے کوئی اصل قرآن و سنت سے نہیں ہے اگر یہ تینوں شروع کے مخالف کوئی شرط مل جائے کوئی عمل مل جائے تو اس کو بدات ہم لوگ نہیں کہیں گے جیسا کہ بہت سے لوگ عوام کو اس طرح بیوقوف بناتے ہیں کہ وہ لوگ سے دو ہم نے سنا ہے کچھ لوگ ان لوگ سے کہے دو کہ مسجدوں میں یہ گنبدیں بنانا بدعت ہے کہ نہیں گا اگر یہ بنانے والے یہی یہ سوچتا ہے کہ گمبد بنانا ضروری ہے اور مسجد میں اور برکت ہوگی ثواب آؤ ملے گا تو بداتے لیکن اگر انسان کیونکہ وہ مسجد کے آواز کہتے گمبدوں سے یا ہوا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کہ آج کل ضبط اور ربط جسے کرنا ہے اور اس کے کوئی دین سے دخل نہیں ہے تو کہیں گے کچھ علما گنجائش دیتے ہیں اسی طرح مسجد کے لائن اگر کوئی یہ سمجھتا کہ لائن لگانا ضروری ہے اس کے بغیر مسجد میں نہیں آئے گا یہ سمجھتا کہ نہ مسجدوں میں لگانا تو اور اچھی عبادت ہوگی تو بھی تھا لیکن اگر اس طرح لگایا جائے تنظیم کے لیے تاکہ آگے پیچھے لوگ نہیں جہالت کی وجہ سے لوگ الٹی سیدھے کھڑے ہوتے ہیں کوئی اس طرح اب دیکھے دیکھے ہوں گے جہاں لائن نہیں ہوتی کوئی ٹیڑھا کھڑا ہوتا کوئی آگے ہوتا کوئی پیچھے تو ایسے لوگوں کے لیے ضبط کرنے کے لیے ایک اسکو کہتے مسلح مرسلہ کہیں گے اور یہ فرق ہے جو بدعت سے بہرحال اس طرح علماء ہر چیز کے مخرج نکالتے ہیں جس کے بیدات جو بدات ہے اس کو بداعت کہیں گے اور جو بداعت نہیں اس کو وضاحت کریں گے کبھی کبھی ایک کام دو بندہ کرتے ہیں ایک کی بدعت ہوتی دوسرے کی بدعت نہیں ہوتی کیونکہ اس کی حالت کہتی یعنی اس کی حالت کے لیے جائز ہے اور اس کی حالت کے لیے جائز نہیں ہے مثال کے طور پر ایک انسان ایک انسان جیسا کہ مثال ہے کہ ایک انسان جیسا کہ کے مسئلہ علماء ذکر کرتے ہیں، نیت پڑھنا نماز سے پہلے غلط ہے لیکن ایک آدمی جیسا کہ کہتے کہ اس کا ٹینشن زیادہ ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ میں کس نیت سے نماز کھڑا ہوں کس مسجد کے لیے آیا ہوں تو علماء اس کے لیے کچھ گنجائش دیتے ہیں کہ آپ جیسا کہ آپ کو یاد نہیں رہتا ہے کہ ہم بھول چوک والے ہیں، زیادہ بھولتا ہے تو اس کو مجبوراً کوئی جا کے سکھاتا کہ یہ چیز تم یہ تم ظہر کے لیے پڑھ رہے ہو یہ دیکھ لو اور وہ بھی آ کے حاضر کرنے کے لیے وہ پڑھ لیتا کبھی کہہ دیتا ہے تو کچھ علماء اجازت دیتے لیکن اس کو عادت کرنا بدات ہو گئی صحیح کہ نہیں اور اس طرح علماء بہت سارے مسائل کرتے ہیں لیکن انسان کو ہمیشہ یہ بدعت کے ضابط بتایا گیا ہے بات اگر نے سمجھ میں تو بعد میں آ کے سمجھ دوسری بات بدعت کے اقسام بداعت کے انواع کیا ہے علماء نے اس کو الگ الگ طریقے سے تقسیم کی ہے ایک کہتے ہیں بدعت اعتقاد میں عقیدے میں ہے اور کچھ بدعات اعمال میں ہے عقیدے میں یہ بہت ہی خطرناک بدعات ہیں اور اس کے وجہ سے یہ مسلمانوں میں فرقے نکل چکے ہیں جس کے وجہ سے اسلام سی سے خارج بہت سے ہو چکے ہیں جیسا کہ عقیدے میں جو بدعات ہیں جیسا کہ توسل تسل بھی ایک قسم کی بدعت ہے یعنی غیر اللہ پر کسی کسی نبی کے جاہ یا کسی عالم کے جاہ یا کسی ولی کے جاہ پر یہ توسل کرنا یہ تو بات ہے تو یہ بھی بات ہے لیکن یہ گمراہی ہے کیونکہ بڑی چیز عقیدے میں غلو کرنا کسی نیک صالح سال انسان پر غلو کرنا یہ بھی بات ہے تکفیر کرنا کسی مسلمان کو کافر کہنا تو یہ بھی بداعت ہے لیکن یہ خطرناک بدعات دات ہے عام چھوٹی بھی سے اور بڑھ کر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسما و صفات میں کھیلنا جیسا نفی کرنا یا کوئی چیز کو انکار کرنا تو یہ بھی بدعات ہے اسی طرح انبیاء یا سارین صاحب کرام کو گالی دینا یہ بھی داتا ہے کیونکہ جو شیعہ لوگ کرتے ہیں وہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم ابو بکر کو گالی دیں گے تو اتنا ہی ثواب ہمیں ملے گا کیونکہ عبادت کی نیت سے کا تو یہ بھی ہے لیکن یہ عقیدے میں بھی ہے اسے جو عقیدے سے جس بدانت ہوتی ہے اس کے بہت ہی انجام برا ہوتا ہے یا تو وہ کفر تک پہنچتا کہ مکمل اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا تو وہ کفر سے قریب رہتا ہے اس لیے آج کل جو جماعتیں نکل کے خاص کر جو اسلام سے یعنی کفر سے قریب آ چکی ہے یا مکمل نکل گئی یہ لوگ اسی میں ہیں جیسا کہ رواف شیعہ کو جو بدعات ہے روافت کی بدعات بہت زیادہ ہے یہ لوگ یہ کہتے ہیں بہت زیادہ لیکن اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ وہ لوگ اصحاب کرام کو گالی دیتے ہیں حضرت علی اور حضرت حسن, حسن حسین کو زیادہ تقدیس کرتے ہیں انہوں نے کہ بہت سے لوگ الوہیت کے مقام دے دیے اولیاء ابیا کے مقام دے دیے ان کے ذریعے سے توصل کرتے ہیں تو یہ بڑی بھی ہے اسی طرح خوارج کی بھی خوارج وہ لوگ ہیں جو تمام مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں جیسا کہ آج کل داعش والے ہیں عام مسلمان جو ہمارے ساتھ میرے ساتھ نہیں دیتے ہیں وہ تو کافر ہیں ان کی گردن مارو یہ پہلے زمانے طرح چلا حضرت علی ان کے خلاف لڑائی کی ہے یہ یہی لوگ حضرت حضرت علی کو قتل کی تو یہ لوگ حضرت علی کے قاتل جب وہ کو قتل کیا گئے تو ہمارج لوگ سب ان کو تعریف کی ہے عبد الرحمن بن ملجم کو بلکہ ایک ظالم یہ کہتا تھا کہ تمہاری خوشخبری تمہیں جنت ملے گی اب ظالم حضرت علی کو قتل کرنے والا جنت جائے گا تو آج کل جو لوگ قتل کرتے تو اور ان لوگ کی مصیبت ہوئی یہ لوگ قتل کریں گے اور اللہ علیہ اللہ پڑھیں گے یہ تو کون سے قتل یہ تو بدات ہے لیکن یہ بدعت بڑی بدعت ہے گمراہی ہے اسی طرح معتزلہ معتزلہ ایک جماعت تھی یہ لوگ کے بہت ساری برائیاں تھی یہ خوارج سے کچھ قریب تھے یہ لوگ بہت ساری چیزوں ان کے انکار کرتے تھے اللہ کے عصماء اور صفات کو انکار کرتے تھے قدریہ جہمیہ قدری جو قدر کو انکار کرتے تھے یعنی کہتے تقدیر کوئی چیز نہیں ہے یا کہتے تھے کہ اللہ کے اللہ تقدیر کرتے ہیں اور خیر و شر الگ وہ لوگ انسان خود ہی اپنے تقدیر کے مالک ہے قبوری لوگ آج کل ہیں جیسا کہ یا تو کادیانی لوگ ہیں جو مرزا مرزا مرزا غلام کون ہے احمد بدنی کون کے ہیں اس کو حضرت عیس نبی بناتے ہیں آج کل ہم لوگ کے ملک میں جو قبور والے ہیں نام تو نہیں لینا چاہتے ہیں لیکن یہ قبر والے ہیں جو درگاہیں والے ہیں ہمیشہ طواف کرتے ہیں ہمیشہ چادریں بچھاتے ہیں یہ لوگ کیا ہیں ان کے یہ سجدہ کرنا غیر اللہ کے لیے اور طواف کرنا غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا غیر اللہ کے لیے یہ تو یہ کفری بجات دوسرے پہلے قسم جو عقیدے سے اس کے تعلق ہے یہ بہت ہی بہت ہی خراب بدعت ہے اور اس میں انسان کفر تک پہنچ سکتا ہے دوسرے قسم کی بدعت جو عبادات میں ہے اور معاملات میں نماز روزہ باقی عبادات ذکر کرنے میں اسی طرح معاملات میں شادی بیاہ میں لین دین کے مسائل اس میں بھی آ سکتی ہے اور خاص کر وہ جو سنت کے خلاف ہے لیکن اگر عادات میں معاملات میں جو اسلام کے شریعت کے خلاف نہ ہو تو بہت سے مسائل جائز ہیں لیکن عبادات میں زیادہ تر بدعات ہوتے ہیں اور یہ تقریباً جو عبادات میں چار کی قسم کی بدعات لوگ کرتے ہیں یا تو مکمل عبادت نہیں سرے سے اختیار کرتے ہیں یعنی نئے اللہ کے رسول کے زمانے میں بالکل نہیں تھا یہ لوگ نئے سرے سے یہ لوگ پیدا کیے جیسا کہ آپ دیکھو گے کہ رجب میں سلاۃ الرغب پڑھتے ہیں صحیح کہ نہیں یہ نئی نماز اللہ کے رسول کے طرف سے اشارہ بھی نہیں ہے اسی طرح لوگ سلام ناریہ کہتے ہیں سلاۃ الفاتح کہتے ہیں پتہ نہیں الگ الگ نام رکھتے ہیں الگ الگ عبادات رکھتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھو گے ہر مذہب میں تو یہ نئے سرے سے عبادت ہے تو یہ مکمل باطل ہے دوسری قسم جو کسی عبادت سے اس کو جوڑا جاتا ہے یعنی کوئی صحیح عبادت ہے اس میں اضافہ کیا جاتا ہے تو یہ اضافہ بھی دات ہے جیسا کہ نماز ہے پانچ وقت نماز پڑھنے سے پہلے نوائی تو علوم اللہ فیاد المسد ایسے پڑھتے کہ نہیں تو یہ نماز اصل عبادت تو جائز ہے لیکن اس میں بڑھایا گیا ہے یا تو نماز میں پانچویں رکعت بڑھانا یا تو توجود اور بڑھانا یہ غلط ہے اسی طرح تیسری یہ ہے کہ عبادت میں اضافہ نہیں کیا جاتا لیکن عبادت کے طریقوں میں یعنی بدل دیا جاتا ہے یعنی طریقہ بدلا جاتا ہے جیسا کہ علماء کا ذکر تسبیح تصویر کرنا صبح اللہ عملہ سادگی کے ساتھ لیکن سر ہلا کے۔ ناچ ناچ کے جیسا کہ دیکھو گے ویڈیو میں پاگل اس طرح گھومتے ہیں لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا مرگی آ کیا آگے اللہ سہا کو پتا ہے احسان دیکھ کے نفرت کرتا ہے اور یہ علماء کرواتے ہیں پتہ نہیں لگ رہا جھٹکا آیا کیا اس طرح تسبیح کریں گے ناچ ناچ کے تو تسبیح کرنا جائز ہے کرو لیکن اس طرح تو طریقے میں بھی صرف یعنی اضافہ کیا جاتا ہے تو یہ غلط ہے یا تو انسان کوئی اور اس طرح عمل کرے انسان جیسا کہ صدقہ دینا تو اس میں الگ طریقۂ کر دے تو یہ بھی یعنی یہ, یہ طریقے میں بدلا جاتا ہے اسی طرح کچھ عبادات میں بدعات اس میں ہوتی وقت تخصیص کرنے میں یعنی آپ نفلی روزہ رکھو نفلی نمازیں پڑھو لیکن انسان خاص دن مبارک سمجھ کے اس کو کرو اس کرتا ہے تو بتاط ہے تخصیص کرنا بتا دیں مثال کے طور پر بارہ ربیع الاول آنے والا ہے اسی کے ہے یہ اس میں بہت سے لوگ روزہ رکھیں گے کیوں بھائی رکھتے ہو کہتے ہیں یہ مبارک دن ہے بھائی مبارک دن تھا اس میں لیکن ابھی آنکھوں سے دلیل کا آپ کیوں روزہ آج رکھتے ہو تو اس لیے اس دن کو خاص روزہ رکھنا یہ خاص نماز پڑھنا ستائیس رجب ہے پندرہ شعبان ہے اس طرح جو اللہ کے رسول ہے ایک بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے ضعیف حدیث تو ہوگا لیکن یہ اس پر کوئی اعتماد نہیں کر سکتے ہیں اس لیے لوگ کرتے ہیں تو یہ عبادت میں تخصیص وقت رکھا جاتا ہے تو یہ بھی بدعات ہو جاتی ہے اس لیے علماء کہتے ہیں یہ سب بدعات ہے تو بدعات دو قسم عقائد میں اور عبادات میں عقائد میں جو عبادات ہوتی ہیں یہ بہت ہی خطرناک بدعات ہے اور اس کا کفر تک پہنچ سکتا ہے اور جو عبادات میں ہے وہ کفر تک اس نہیں پہنچتا ہے لیکن وہ فاسق فسوق اور فجور تک پہنچ سکتا ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کیا اسلام میں یا کیا مبتدع جو بدعات کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے کیا ہم اس سے لڑائی کریں اس کے اس کے ساتھ میں کس طرح پیش آؤں دیکھیے پہلے یہ مسئلہ ہے کہ بدعت کے کی کیا حکم ہے بہت سے علماء کہتے اکثر علماء کی بدعت نافرمانی اور معصیت سے اور بڑھ کر ہے یعنی اگر انسان غلط کام کرتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ انسان کرے غلط کام کرتا ہے تو وہ زیادہ یہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک کی بدعت کرنا زیادہ گنا ہے عمومی طور پر بداعت کرنا زیادہ خطرناک ہے کیوں وہ سو کہیں گے بھائی کیوں یہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے علماء کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ جو غلط کام کرتا ہے مان لے کہ کوئی چوری کر رہا ہے یا کسی کو گالی دے رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے وہ عبادت کی نیت سے کرتا ہے نہیں وہ جانتا کہ میں میں گنہگار ہوں اور وہ توبہ کرے گا کہ نہیں انشاءاللہ کرے گا لیکن جو بداٹ میں رہتا ہے وہ اس کی نیت اچھی ہوتی ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں اسی لیے وہ کبھی توبہ عموماً نہیں کرتا اللہ کے اگر کوئی اس کو سمجھائے عموماً توبہ نہیں کرتا بلکہ آپ دیکھو میلاد النبی کرنے والے دوسرے دن خوش رہیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ظاہر کر دی نہیں یہ تو ظاہر کہاں کی ہے آپ دیکھو کہ کیا آپ کی حالت میلاد سے پہلے اور میلاد کے بعد ایک ہی ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے اگر اچھی ہوتی تو مان لے چلو لیکن صحیح نہیں لیکن مان لے چلو مان لیتے ہیں کہ آپ گھوکے میں چلو بڑھ گئے لیکن اکثر نکل نہیں بڑھتا بلکہ مست رہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں تو اسی لیے اسی لیے انسان علماء کہتے کہ بدعات عمومی طور پر یہ اور خطرناک گناہوں سے کیونکہ بدعات کی طرف لوگ بھاگتے ہیں اور گناہوں سے لوگ بھاگتے ہیں انسان جب سنتا ہے کہ فلاں آدمی شراب پیتا ہے فلاں آدمی غلط کرتا ہے تو آپ اس سے بچتے ہو کہ نہیں اگر آپ شریف تو بچتے ہو لیکن اگر آپ جانتے ہو کہ یہ فلا اللہ کے رسول کے نام سے یا فلا اچھے خیر کے نام سے یہ کرتا ہے آپ فوراً نہیں بھاگو گے آنکھ اور چلو ہم بھی کر لیں تو اسی لیے علما کہتے خطرناک دین میں یہ بگاڑ اس سے زیادہ ہوتی ہے اس میں ان دین اور منحدم ہوتا ہے اور اس میں کم ہوتا ہے گنا ہے انسان اس سے توبہ کر لیتا ہے یقین کرتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے لیکن وہ لو لیکن ویسے ہی تو جاننا چاہیے کہ بدعات بھی ایک قسم کے گناہ ہے اور بداعت چاہے کتنا بھی چھوٹی علماء کہتے ہیں اس کی یہ مسئلہ ہے کہ وہ دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے آپ دیکھو گے انسان کبھی کبھار ایک ہی چھوٹی بداعت کرتا ہے لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ دن بدن وہ بڑھتا جاتا ہے اس کی مثال جیسا کہ عمومن دیا جاتا ہے اب یہ سفید کپڑا اگر اس میں ایک سوراخ بن جائے بہت سے لوگ آج کل جب کوئی چھوٹی مداخ کرتے یار چھوڑ دو کتنا بڑی بات تھوڑی ہے اس کی نیت انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی لیکن یہ کہا جاتا کہ یہ بندہ آج یہی کر رہا آپ انکار مت کرو دس سال بعد اس کے پاس آ جاؤ ایک تھی اب دس ہو گئی علما کہتے الفیدا تو تقول اختی اختی یعنی کہتے علما مثال دیتے کہ بدات ہمیشہ ہی کہتی کہ میری بہن میری بہن یعنی ایک بدات لاؤ تو زبردستی جوڑو اور یہی ہوتا ہے آپ میلاد النبی کے دیکھ لو پہلے کیا لوگ کرتے تھے آپ اپنے والدین سے پوچھ لو جو لوگ کرتے تھے کیا کرتے تھے اللہ یہ کرتے اپنے گھروں میں مسجدوں میں بس کرتے تھے لیکن روڈوں میں نکلنے لگے اب روڈوں کے بعد محفلیں الگ ہو گئی آپ الگ طریقے سے ہو گئے میوزک بھی آ گئے, الگ الگ طریقے لاٹے بھی آ گئی پہلے لائٹیں کہاں ہوتی تھی آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کعبہ شریف اس طرح بنا کے مین روڈ پہ رکھا جاتا لوگ تواف کرنے لگے لوگ اس کو بولتے دھیرے دھیرے بڑھتے گئی اور یہ بدات ختم نہیں ہوتی ہے اسی لیے علماء کہتے کہ ایک بدات یہ ہوتی ہے کہ اس کپڑے کی طرح ایک سوراخ اگر بنا لو اگر آپ اس کو بند کر دو دھاگا کر دو تو آپ دیکھو کہ یہ کپڑا نہیں پھٹے گا لیکن اگر آپ چھوڑ دو کہ چھوٹا ہے اگلے بار دس دن بعد دیکھ لو بیس دن بعد دیکھ لو اس کے بعد پورا کپڑا پھٹ جاتا ہے تو دین بھی اس طرح ہے اگر ہم لوگ ایک بداعت کی اجازت دیتے ہیں تو پھر ہم باقی بدعات کو نہیں انکار کر سکتے کیونکہ اگر مثال کے طور پر کوئی بھی کرتا میں کہتے یہ غلط ہے تو وہ پوچھے گا تو وہ دوسرے کیوں نہیں روکتے ہو اس کی بھی کیوں نہیں روکتے کہیں گے وہ بھی غلط ہے تو اس لیے ہمیں یا تو ہم پورا روکے اور اگر ہم پورا روکتے تو ہم ہم حق میں ہیں لیکن اگر ہم ایک دو چھوڑیں گے اس کے مطلب انسان بغیر کوئی کے تو انسانی گما آ ہو جاتا ہے اسی لیے ہیں کہ ایک چھوٹے بدعات سے بڑھ جاتی انسان بڑے بڑے بدعات کرنے لگتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اتنا انسان ترقی کرتا ہے اور کس طرح انسان کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے آپ دیکھو کہ شیعہ کی مثال دیتا ہوں علماء کہتے کہ تشیع والے یہ لوگ حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی کے زمانے کے بعد کوئی بھی شیعہ نہیں کہتا تھا کہ ابو بکر عمر عثمان کافر ہے کہتے تھے ابو بکر سب سے افضل ہے وہ لوگ بھی کہتے تھے عمر سے دوسرے نمبر پہ حضرت عثمان حضرت علی اختلاف کرتے تھے حضرت علی عثمان پہ لیکن اگلے نسل والے جب حضرت عمر عمر اور ایسے ایسے ایسے باتیں چھیڑنے لگے تاکہ لوگ یعنی ان کے دل مائل ہو جا حضرت فاطمہ ان کی طرف تو ایسے سے چھیڑنے لگے جس میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے خلاف پھر اس کے بعد گالی دینے لگے پھر اس کے بعد اب دیکھو کیا کرتے ہیں ترقی کتنا ہوتا ہے اب کوئی آگ میں چلتا ہے کوئی شیشے میں چلتا ہے کوئی پتہ نہیں کیا کھاتا ہے کوئی کیا, کیا فرقے بن گئے تو ہر جماعت میں یہی ہے اب دیکھو گے ہم لوگ کے بریلوی لوگ جو انڈیا میں ہیں یا ہم لوگ کے جو حضرات جو سنت پر عمل نہیں کرتے دیکھو دن بدن دن بڑھتا جاتا ہے دن ب دن یہ انکار اگر کوئی نہیں کرتا تو برائی پوری ہو جاتی اسی لیے برائی شروع سے بد شروع سے بند چاہیے کبھی اس میں سستی نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ پھلتے جائے گا یہاں مسئلہ اب یہ ہے کہ مفت جو براد کرتا ہے اگر کوئی بلاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے علماء کہتے کہ اس میں فرق کیا جاتا اگر کوئی جاہل انسان ہو کوئی چھوٹا انسان جاہل ہو نہیں جانتا ہے عامی انسان ہے کوئی اس عوام میں سے ہے تو پھر اس کو نصیحت دیں گے سمجھائیں گے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ سنت ہے یہ نہیں اگر وہ سمجھ جاتا تو ٹھیک ہے لیکن اگر مصر ہے تو آخر تک سمجھایا کریں گے لیکن بائکارٹ اس سے نہیں کرنا ہے مکمل غلط ہے بہت سے لوگ ہم لوگ میں سے کچھ لوگ جوش میں آتے ہیں ایک بچارے فقیر انسان کو دیکھتے کہ پلا بدات کرتا روکتے ہیں ایک بار دو بار دس بار جب نہیں روکتا کہتے بھئی اب اس کے گھر ہم نہیں جائیں گے نہ اس کے ہم کھانا کھائیں گے نہ نہیں یہ جائل انسان ہے محبت سے الگ الگ طریقے سے آپ اس کو سمجھایا کرو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دیں گے لیکن اگر آپ دیکھو گے کہ اس کے نقصانات اور اس کی بدعات آپ پر آ رہی ہے اور آپ متاثر ہو تو پھر آپ حقی امکان اس کو چھوڑ دو اور دوسرے حالت یہ علماء کہتے کہ اگر کوئی عالم ہو کوئی بڑا عالم کوئی دعیہ ہو جو بدعت کو رواج کرتا ہے لوگوں کو میں پرچار کرتا ہے اور دعوت دیتا ہے تو علما کہتے کہ اگر یہ مسلمان کوئی سنت مسلمان حاکم کے ہاتھ میں ہے تو اس کو روکنا چاہیے اور اگر موجود نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے تو جس کے جس کو پتا ہے اس کے حالت سے تو اس کو سمجھائے اگر پھر بھی فائدہ نہیں ہے بلکہ وہ سنت پر مذاق کرنے لگتا ہے اور نقصانات پہنچانے لگتا ہے تو اس سے بائیکاٹ کرنا اگر مناسب ہو تو کرنا چاہیے لیکن عموماً اس کے مطلب نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ بائی کاٹ مت کرو کہ ہم ان کے مجلسوں میں جائیں یہ تو بالکل بڑی گمراہی ہے آج کل افسوس کے بعد کہ بہت سے لوگ ایسے مجلسوں میں بیٹھیں گے جہاں سنت کے خلاف بات ہوتی ہے کدے بھی جائیں گے ہو سکتا ہوں کہ اصلاح ہو جائے بھائی کیا اصلاح ہوگا کدے ہم یار جو اچھی بات لیں گے اور جو اچھی نہیں نہیں لیں گے آپ کو کیا پتا کہ اچھی ہے اور خراب کیا ہے آپ تھوڑی بڑے عالم ہو اس لیے انسان ہمیشہ بچے بداشت سے انسان کریم جہاں آپ کو پتہ چل جائے کہاں دین کے خلاف بات ہو رہی ہے سنت کے خلاف انسان اس مجلس میں نہ بیٹھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں فی آیا اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں کھیل کھیل رہے ہیں یعنی مذاق کر رہے ہیں یا اس طرح تبدیلی کر رہے ہیں فلاں اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی بات پر کرے لیکن اگر نہیں کرتے تو آپ لوگ مت بیٹھو اس لیے انسان بچے بدعات کے مجالس میں بدعات کے محافل میں بدعات کے امال سے بچنا چاہیے انسان نہ کہ ہم میں جانتا ہوں انسان کچھ نہیں جانتا ہے اور جاننے والا بھی ہو سکتا ہے وہ دو تین شبہ اس طرح ڈال دے جو میرے دل میں بیٹھ جائے اور جس کی وجہ سے میرے دل میں ایمان میں بھی شک ہو جائے اس لیے انسان حمومن فوراً بند یہ دروازہ بند کر دے اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے نہ ان لوگوں کے مطالعہ کرنا چاہیے ہاں سلام دعا رکھو نہ کے دروازہ کھولو لیکن ان کی خاص مجلس ہو جب بارہ ربی اللہ ہونے والا کچھ لوگ آتے ہیں کہتے یار بار ربیع اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہم مانتے نہیں کہ وہ صحیح نہیں ہم بھی جانتے کہ صحیح نہیں ہے لیکن کیا کرے اچھا لگ رہا ہے یا میری عادت بن گئی یا میرے پورے گھر والے کرتے ہیں نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے نہیں آپ آج ان کے دل رکھو گے کل آپ کو کھلائیں گے اس دل رکھو گے کل آپ کو کچھ کرنا پڑے گا تو اس میں بھی دل رکھو گے اس لیے دل رکھنے کے مسئلہ نہیں ہے یہاں جو شریعت کے خلاف ہے اس کو رد کرنا چاہیے اور دوسروں کو سمجھانا چاہیے یہاں جو مسئلہ ہے کیا اسلام میں کوئی بھی آخریتی مسئلہ ہے کیا ہے اسلام میں کوئی حسنا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں بہت بڑے اچھا اچھی ہے. یہ کہتے کہ کچھ اس طرح اچھی جو خراب ہے وہ آپ کے ساتھ میں مانتا ہوں اس کو چھوڑنا چاہیے لیکن اسلام میں کچھ اچھی اچھی ہے. کہیں گے اسلام میں ایک بھی صحیح بدعت نہیں ہے اور اگر وہ صحیح اور فعل اللہ کے رسول سے ثابت ہے تو اس کو بدات نہیں کہہ سکتے تو یا تو اس کا نام بدلو یا تو اس کو اگر بداعت دو گے تو گمراہی ہے اللہ کا کی رسول کیا گرماتے ہیں کلو کیا کہا بلا کچھ اور کلو یعنی سب تو کلو بات ہر بدعات گمراہی ہے اللہ کا رسول کلو کہا یعنی سب تمام قسم کی بدعات گمراہی ہے تو اگر آپ یہ کہتے نہیں کچھ اللہ کا رسول کچھ صحیح تو اللہ کا رسول کو تو کہنا چاہیے لیکن یہ دلیل ہے کہ تمام بدعات گمراہی ہے چاہے اس کی کتنا بھی اچھی شکل ہو چاہے ایسا کتنا بھی خلوص کے ساتھ کرتا ہے وہ تو بدات ہے وہ گمراہی ہے انسان چاہے وہ جان بوجھ کے گمراہی کرتا ہے یا وہ غلطی سے کرتا ہے لیکن وہ گمراہی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں کہ گمراہی نہیں ہے دلیل ہے کیا دلیل پیش کرو کہتے ہیں ایک دلیل یہ ہے کہتے ہیں, کہتے ہیں حضرت عمر کے قول ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب صحابہ کرام کو, تابعین کو جمع کیے ایک ہی جماعت میں کیا کہا دوسرے دن جب آئے دیکھے سب جماعت سے پڑھ کیا کہا نعمت الد آدھے کہ یہ بہت ہی اچھی بد ہے تو کہتے ہیں حضرت عمر نے کسی بھی کو اچھی کہہ دیا تو کہیں گے نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بدعت یہاں استعمال کی ہے یہ لغوی طور پر ہے شرعی طور پر نہیں لغوی یعنی یعنی ہر وہ نئی چیز جو ایجاد کی جاتی ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ گمراہی ہے یہ بدعت یہاں سے مراد لغوی یعنی لیکن اس کو لغوی بدعت کہیں گے ہر کام جو اللہ کے رسول کے بعد ہوا یا جو کیا جاتا ہے نئی چیز اس کو بھی حد تک گاڑی بھی ہے لیکن لغوی بھی ہے لیکن شرعی اسلام میں کون سی بتا ہے وہ جو شروط کے ساتھ بتایا گیا ہے حضرت عمر کی بدات یہاں مرادی کی شرعی ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول کے فعل پر استدلال کیے تو اسی لیے جب استدلال کیے تو بات نہیں ہوئی چاہے کتنا حضرت عمر یا کوئی اور اس کو بتات کہ وہ بات نہیں ورنہ اگر بجات ہوتی تو تمام صحاب کرام اس کے مخالف ہوتے تو یہاں لغوی معنی ہے نہ کہ شرعی دوسری بات کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں جو حدیث منسن پھر اسلامی سنتنا جس نے اسلام میں کوئی ایسے سنت کرا ایسے سنت یعنی مسنون کی ہے کیوں کیا ہے فلحا ایسی سنت اس نے ایجاد کی ہے اس کو اس کا ثواب ملے گا وہ اجرومن عامل ابھی آگا اور اس کے بعد تمام لوگ اگر اس سنت پر, اس فعل پر کرتے ہیں تو ان لوگ کو ثواب ملے گا اور ان لوگ کا ثواب کو میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے اور اسی میں اور جو اسلام میں کوئی بری سنت پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد والے لوگ بھی کرتے اس کے پیچھے تو اس کے گناہ ان لوگ کو بھی ملے گا تو کہیں گے یہ اللہ کے رسول نے کہا اسلام میں اگر کوئی اچھی سنت کرتا ہے یعنی اچھی سنت مشروع کرتا ہے تو اس کو ثاب ملے گا تو یہ سنت حسنہ ہے کہیں گے یہ غلط ہے حدیث کے قصہ پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط ہے حدیث کے قصہ کیا ہے حدیث میں آتا کہ بنو تم کچھ لوگ غریب لوگ آئے اتنا غریب تھے بدن پہ ایک ہی کپڑا ایک ہی بدن ایک ہی کچھ لوگوں کا کپڑا تھا اور اتنا باریک تھا کہ کچھ لوگوں کے بدن اندر سے دکھ باہر سے دکھ جاتا تھا پاؤں میں کوئی چپل کچھ بھی نہیں تھا نماز کے وقت آئے اللہ کے رسول کے پاس اللہ کے رسول نماز کے بعد دیکھ کر اللہ کا رسول بہت تکلیف ہوا کہ ایسے لوگ بھی ہیں مسلمان لوگ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنے گھر میں جا کے کچھ بھیجا کہ جاؤ کچھ اگر ہو تو لے آؤ تو نہیں کچھ تھا اللہ رسول کے گھر ویسے خالی رہتا تھا تو اللہ کے رسول اس کے بعد واضح و نصیحت کی کتا تمام لوگ ان لوگوں کے لیے چندہ جمع کرو ان کے لیے کچھ جمع کرو تو ایک انصاری مدینہ والے مالدار تھے وہ ایک سرہ یعنی پیسہ کی کیا کہتے ہیں گچا کہ کیا کہتے بہرحال اس سے پیسہ لائے خوب لائے کچھ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی بھاری تک کی لگ رہا کہ اٹھانے پائے گا پھر آ کے اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیے وہ سب سے پہلے کی ہے تو اس کو دیکھ کر تمام صحاب کرام جوش میں آئے سارے لوگ جا کے لائے تو اللہ کے رسول اس صحاب کی تعریف میں کہا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت کی ہے جس کی وجہ سے سب اس کے نقل میں کرتے ہیں تو اس کو ثواب ملتا ہے تو یہاں مراد یہ نہیں کہ بیداد جو ایجاد کرتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے کرتے ہیں یہاں سے مراد کی اگر کوئی انسان کوئی جائز مشروع عمل عبادت جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے پھر لوگ اس کو چھوڑ دیے پھر اس کو زندہ کرتا تو اس کو ثواب ہے یعنی میں مثال دیتا ہوں بہت سے لوگ آ کے یہ کہتے کہ ہم لوگ کے گھر میں جیسا کہ پلا پلا سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتا کہ نہیں جیسا کہ ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پانی پیتے تھے بسم اللہ کر کے دہنے ہاتھ سے تین سانس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ گھر میں ہم لوگ کسی کو پتا نہیں تو آپ سب سے پہلے سنت ایجاد کرو ایجاد نہیں بتا نہیں آپ یہ زندہ کرو گھر میں سب کو بتا دو کہ تین سانس میں پینا ہے دہنے ہاتھ میں پینا ہے کسی کو نہیں پتا اب پتا چل جائے گا جب تک کریں گے تب تک آپ کو ثواب ملے گا تو یہ مراد ہے سے نہ جو بھی آپ کے دل میں آ جائے جائز ہے تو ہر انسان آپ وہی کرو گے اوکے کیا اچھی ہے وہ کرے گا تو ہر ایک انسان وہی کرے گا تو اس کو اچھی ہے کیوں کرتے ہو کہتے اللہ کے رسول کا جائز ہے تو آپ کے لیے جائز ہوگی تو اس طرح کوئی ایک دوسرے کو نہیں رکاؤ یعنی اس کو گناہوں سے نہیں بچانے روک سکتا ہے کیونکہ وہ بداعت کے طور پر حسن کی بدعت کے نام سے وہ کر رہا ہے جو دوسروں کے نزدیک اگر اچھی نہیں ہے آپ کے نزدیک اچھی تو کرو لیکن اللہ کا رسول مکمل دروازہ بند کر دیے کیا کہا کلو بدعت ان بلانا تمام قسم کی بدعات وہ گمراہی ہے اگلے مسئلہ یہ ہے دو مسئلہ رہ گئے کہ بدعت ظاہر ہونے کے اسباب کیا ہے آج کل بدعت منتشر کیوں ہوتے ہیں اس کے تقریباً پانچ اہم سبب ہیں سب سے پہلا سبب جو ہر برائی کے اصل سبب ہے کیا ہے جہالت ہے سب سے بڑی یہی ہے انسان جب جاہل رہتا ہے سنت سے واقف نہیں رہتا ہے اسلام کے عقائد اسلام کے اصول اور قواعد پر اس کو معلوم نہیں رہتا ہے تو جو بھی کچھ کہ دیتا کر لیتا ہے مثال کے طور پر ایک جاہل انسان ہوتا ہے کہ گھر میں کہ نہیں ایک جاہل انسان بیٹھا رہتا ہے کوئی آدمی آ کے کہا داڑھی والا ہے کہ گھر والا کہ بابا یہ کام کر لو آپ کو اتنا ثواب ملے گا یہاں پڑھ لو آپ کو اتنا ثواب ملے گا تو بےچارے اس کو کیا پتا جاہر ہے تو کہیں کہ دس بار نہیں میں پچاس بار پڑھتا ہوں تو اس لیے جہالت ہے لیکن اگر اس کے پاس علم ہے کہ ہر بات جب تک صحیح ثابت نہیں ہوتا تو میں نہیں لوں گا تو یہ بڈھا آدمی بھی آپ سے کہے گا نہیں آپ پہلے دلیل پیش کرو آپ پہلے بتا دو کہ یہ حدیث کہاں ثابت ہوا صحیح کہ ضعیف ہے کس نے صحیح کہا تو پھر آپ علم کے بنا پر جب ہیں تو آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور کیا دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلیل ابھی آگے آگے سبب میں ذکر کریں گے دوسرا سبب کیا ہے اندھی تقلید اندھی تقلید یعنی اپنے علما کے تقدیس کرنے کے بعد اس ساتھ جب اندھی تقلید کرتا ہے یعنی یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو بھی کہتا صحیح ہے جو بھی حکم دیتا ہے صحیح اور وہ معصوم ہے تو یہ گمراہی ہے آج کے لیے ہی ہوتا ہے ایک تقریر کرنے والا پچھلے سال کچھ اور کہتا تھا کہ آج یہ کرو اس سال تھوڑا سے ترقی ہو بداف میں میلاد میں کچھ اور ترقی ہوا کہیں گے تو عوام فوراً مان لیں گے کیوں یہ تو عالم ہے یہ تو بڑا آدمی ہے یہ تو ولی ہے اس کو خواب میں اللہ کے رسول سے ملاقات ہوتی ہے اس کے بدن کیا کیا ہوتا ہے تو انسان اس, اس طرح اندھی تقلید اس کے پیچھے کرتا ہے یہ دونوں کے سبب کیا دلیل ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں انََََََََََََََََََََََدلم اللہ کے رول اللہ علم کسی کے علماء کی دل سے زبردستی نہیں نکالتا ہے کہ یعنی سارے لوگ گمراہ ہو جائے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب اچھے علماء مر جاتے ہیں تو عوام لوگ کیا کرتے ہیں ایسے عالموں کو اختیار کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے جاہل روسن جو حالا یعنی سروس ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں جو جاہل ہے فصو ان سے پوچھا جاتا ہے فأفتو بغیر علم تو بغیر علم کے فتوا دیتے ہیں تو اس میں اللہ کا رسول دو بتائے کہ جاہل لوگ, سے فتوہ لوگ لیتے ہیں اور جہالت ہے تو یہ دو اہم سبب ہے اور آج کل ساری بھی کے ہی آپ دیکھو گے مولد نبوئی کرنے والے کون لوگ ہیں جا کے دیکھ لو کون کرتے ہیں عوام لوگ جو دین سے ان کا دخل نہیں ہے لیکن ان میں سے الحمدللہ یہی دیکھا جاتا وہی لوگ جو نوکر آ کے دبئی آ جاتا ہے سعودیہ چلے جاتا ہے لیکن جب وہ دلیلیں سن لیتا ہے خطبوں میں کہ یہ جائز ہے یہ جائز نہیں ہے تو یہی آدمی تھوڑا سا ایک دو حدیث کے علم مل کے فوراً وہ ایسے مجلسوں میں نہیں شرکت کرتا ہے تو ایک دو حدیث علم کے بعد ماشاء ایک بداعت بڑی بدعت چھوڑ دیتا ہے تو اگر اور مزید علم سیکھے گا تو ان تمام بدات کو چھوڑ دے گا تو اسی لیے وہ لوگ اور یہ لوگ ہمیشہ یہ پہلے بھی بتا گئے ہم کے جو ملک میں جو خاص کر نام کوئی برانا معنی جو بریلوی لوگ علماء یا شیعہ کے علماء یہ لوگ ہمیشہ کوشش کرتے کہ عوام لوگ جاہل رہے اسی لیے کیا کہتے عوام سے کہ قرآن سمجھنا تم لوگ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ تو علماء کے ہاتھ میں حدیث کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے حدیث علماء لوگ ہی بتائیں گے آپ لوگ صرف پڑھو غلط ہے اللہ ہیں قرآن میں قرآن مجموبین واضح ہے ہر ایک انسان قرآن علی ذکر قرآن کو ہم نے یاد کرنے کے لیے آسار کر دیا نہیں کہا کہ صرف عالم لوگ آپ ہی سمجھ سکتے ہو لیکن ہم لوگ کو دور کرتے ہیں وہ لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ ہی لوگ جب باہر جاتے کچھ درس سن لیتے ہیں تو آپ بھی بن جاتے ہیں یہ تو سنے ہوں گے اب لوگ تو اس طرح کیونکہ علم ایک سمجھو آپ کے لیے ایک پناہ گاہ ہے آپ کو اللہ سمندو اس کے ذریعے سے آپ کو بچائیں گے تمام بدات اور کفریات سے بھی تیسرا سبب کیا ہے دل نفس کے خواہشات انسان جب کوئی چیز کو پسند کرتا اور دل میں بیٹھ جاتی تو بدات کرے گا ہوتا ہے آج کل ہم لوگ کی شادیوں میں رسم و رواج کتنا کیا جاتا ہے اچھے اچھے لوگ داڑھی والے علماء جو تقریروں میں اچھے, اچھے دیں گے لیکن جب اپنا معاملہ آتا ہے تو کیا کہیں گے کہ نہیں گجائش ہے, ہے زبردستی اور وہی برائی کریں گے جو عوام سے عوام کو اس سے روکتے ہیں تو ایک خواہشات کے بھی ہوتی ہے تو خواہشات کے پیچھے چلنے سے انسان بدا میں پڑ جاتا ابھی میلاد النبی ہے ایک آدمی کو کتنا سمجھاتے کی مت جاؤ کہتے ہیں ہاں نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن اچھا لگ جاتا ہے کیونکہ اس میں ناچ ہے گانا ہے لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں صحیح کہ نہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی پوچھتا نہیں کہ کہاں گئے کیا کھانا کیا پینا نہ نماز نہ روزے کی کوئی مسئلہ ہے یہ حقیقت ہے احسان مجھے گالی مت دے حقیقت ہے انسان دیکھتا ہے صبح سے نکلتے شام تک ٹرکوں میں اور بسوں میں بیٹھتے کیا تبھی کیا, کیا عمل کرتے ہو نماز کے وقت کم سے کم مسجدوں میں اتر کے پڑھو تم بابا پیر بہت بڑے بنتے ہو تو کم سکیں کم اچھا موقع لوگ سکھاؤ نماز کے ظہر کے وقت آیا تو لوگ کو اتارو گاڑیوں سے اور سب بنا کے تم پڑھاؤ لیکن کچھ نہیں وہ تو اپنے مست رہتے پیسہ جمع کرنا ہے اس دن اس لیے پہلے میلا تو ایک ہی دن منایا جاتا تھا اب کتنا دن ایک ہفتہ تک مناتے کیوں کہ ہر روز پچاس ایک لاکھ کمانا ہے ہر مجلس الگ الگ کرنا ہے سیٹوں کو بیٹھ ساتھ ہے تو ایک کاروبار بن گیا حقیقت میں اسی لیے یہ لوگ روکتے نہیں ہیں لوگوں کے دل میں خواہشات یہ لوگ بڑے بڑے لوگ جانتے ہیں ایک آدمی سے مجھ کا نام یاد نہیں لیکن کہا گیا کہ آپ کو جب پتا کہ یہ ہرام ہے تو کیوں کرتے ہو کہتے تمہیں ہم لوگ کو روزی کہاں سے آئے گی تو اسی لیے روزی کا مسئلہ خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں تو اسی لیے خواہشات پر قابو کرنا یہ ہر ایک کام نہیں ہے تیسرے چوتھے, چوتھے سبب یہ ہے کہ تعصب مین تعصب ہے جب انسان کسی مذہب کو اپنا لیتا ہے کسی طریقہ اپنا لیتا ہے تو پھر وہ تعصب کی وجہ سے کبھی نہیں ہٹتا ہے آپ دیکھو گے جو قبر پرست ہے کتنا بھی سمجھاؤ کی دلیل غلط ہے سمجھتا ہے کہتے تمہاری بات صحیح ہے لیکن آخری میں کہتے ہیں ان لوگ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے یہ ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں ہم چھوڑیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے تو ایک تعصب جو ہوتی ہے اس کی وجہ اور دیکھو تصوف والے کتنا برائی کرتے ان لوگ خود ہی جانتے ہیں جب اپنے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو کہیں گے غلط ہے لیکن کیونکہ ایک تعصب ہے ایک بن کے گروپ اب ہم لوگ مقابلہ کرتے ہیں اب غلط صحیح نہیں دیکھیں گے ہم مقابلہ کرنا ہے ہم اسی میدان پہ آگے اب ہم آگے پیچھے نہیں دیکھیں گے تو یہ تعصب کی وجہ سے پورے عقیدے میں سان جیسا کہ جاہلیت والے اللہ کے رسول علیہ وسلم جب جاہلیت والوں کو سمجھا ہے کہ شرک مت کرو تو کیا کہتے تھے کہتے تم اگر بات صحیح کچھ بھی نہیں کہ نہیں جانتے تھے کہتے وجدنا ہم لوگ یہ چیز آپ باپ باپ باپ دادو سے ہم لوگ سیکھ کے آئے تو کس طرح چھوڑیں گے بات تمہاری کتنا بھی صحیح ہو لیکن ایک دل میں بیٹھ گیا ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں چاہے غلط کتنا بھی ہو اجرا طالب کے مثال ہے ابو طالب جب مرنے لگے اور اللہ کے رسول یہ کہتے تھے کہ اللہ اللہ پڑھ لو تمہارے لیے میں سفارش کروں گا تو آخر میں کیا کہا کہ میں عذاب جہانب پر راضی ہوں تو یہ تعصب ایک ہے کہ لوگ اور یہ کہتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ تمہارے بھتیجا کی وجہ سے تم اپنے دین بدل دی اپنے باپ دادوں کو اس لیے وہ اسی حالت میں مرے اللہ سہد اسے چیز سے پناہ دے اس کے بعد آخری سبب یہ ہے کافروں کے مشابات کی وجہ سے بدعات بہت ایجاد کی جاتی ہے آج کل ہم لوگ کے شادی میں جہیز ہے یا لین دین کے مسائل ہو کپڑے کے رنگ طریقہ ناچنے کے پہننے کے طریقہ فلا ہیرو پہنتا فلا کافر پہنتا تو ہم پہنیں گے مردوں میں جب کسی کی موت ہوتی ہے چالیسواں منانا یہ مسلمانوں سے نہیں آیا ہفتہ چالیسواں ایک سال برتھ جو آیا اگرچہ وہ کہتے ہیں دین سے تعلق نہیں لیکن یہ کافروں کی حرکت ہے تو اسی لیے کافروں کی مشرابات کی وجہ سے ہم لوگ کتنا مداحت میں پڑ گئے آج کل ہم لوگ کی شکل حیات داڑھی کاٹنا موچ بنا موچ کو لمبی کرنا یہ تو مسلمانوں کے تھوڑی عادت ہے لیکن کافروں کی عادت ہے اس کو بتاپ میں کیوں شامل کیا گیا ہے اگرچہ کوئی کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ ہم دین کے خاطر کر رہے ہیں کیونکہ اس پر کرنے سے کفر کی مشابات ہوتی اور کفر اسلام کے خلاف ہے تو دین کے معاملہ آ گئے بہت سے لوگ جیسے برتھ مناتے ہیں بتائیں بھی تو کہتے میری اس کے دخل دین سے کیا ہے ہم تو اپنے خوشی میں کر رہے ہیں دین سے اس کا تعلق نہیں کہیں گے دیر سے تعلق نہیں لیکن کافروں کے کی مشابہت ہوئی کہ نہیں ہوئی آج میلاد النبی منایا جاتا ہے اس کی مشابہت کس سے ہے عیسائیوں سے عیسائی لوگ کچھ دن بعد کرسمس منائیں گے سبحان اللہ ساتھ میں ہو رہا ہے ساتھ میں آگے پیچھے کچھ فرق ہو رہا ہے وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلط کی ولادت کی خوشی میں یہ مناتے ہیں اور ہم لوگ اللہ کے رسول اثر کی خوشی میں مناتے ہیں تو یہ مشابہت ہو گئی اور مشابہت سے بچنا چاہیے جو چیز ثابت ہے اس پر عمل کرو اور جو ثابت نہیں ہو اس سے بچو آخری مسئلہ اور اسلام لوگ کو چھٹی ملے گی یہ ہے شو عمل بدعات وداعت کرنے کے کیا نقصانات ہے نقصانات تو بہت زیادہ ہے بہت زیادہ نقصانات ہیں لیکن میں پانچ نقصان ذکر کرتا ہوں اور یہ کافی ہے کہ انسان اس سے واضح عنسیحت لے سب سے پہلے گمراہ یہ ہے کہ اس سے جتنا بداعت کی جاتی ہے اتنی ہی سنت ختم ہوتی ہے بداعت اور سنت دشمن ہے ایک دوسرے کا دونوں جمع نہیں ہو سکتے آگ اور پانی کے طرح یہ حقیقت ہے ایک انسان جب بدعت کرتا ہے تو سنت کو ختم کر دیتا ہے اور یہ کچھ روایت میں آتا ہے محمد کے مستند ہے حدیث بھی آتا ہے پتا حدیث صحیح کہ نہیں دیکھ پائے کیونکہ ٹائم نہیں ملا مجھے لیکن جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ جتنا لوگ وداف ایجاد کرتے وہ اتنی سنت کو ختم کرتے ہیں اور یہ مثالیں ہم نے کتنا بار دی ہیں آج کل بتا مثال ازان کی ہے چند درس پہلے کہ بتایا گیا کہ ازان میں لوگ کیا جانتے ہم لوگ کے ملک میں جا کے پوچھ لو ازان کے وقت کیا کرنا ہے تو کہیں گے جو جاہل لوگ کہیں گے جب ازان شروع ہو جائے سے پہلے سو شاسن پر درود بھیجو اللہ السلام وسلط یا رسول اللہ کہیں گے اذان ہونے کے وقت آپ ٹی وی بند کرو دوپٹہ سر پہ رکھ لو عورتوں سے صحیح کہ نہیں کہیں گے یہ ہے کہ جب اب اشد عمر رسول اللہ کہیں گے تو چوم انگلی چومو یہی کہیں گے لیکن جو سنت ہے کیوں نہیں کہتے اور بتا کے کہ اذان میں پانچ سنتیں ایک سنت جلدی میں ذکر کرتا ہے ایک سنت یہ ہے کہ آپ مؤزن کے ساتھ وہی الفاظ کہو لیکن ائل فلاں اللہ کہو دوسرے سنت یہ کہ اذان کے بعد اشد اللہ, اللہ جب کہے تو کہے میں بھی گواہی دیتا ہوں. یہ نہیں پڑھو جو اس طرح تیسرے سنت یہ ہے کہ ازار کے بعد درود بھیجو نا کہ پہلے تو ہم لوگ پہلے کر دیے آخری میں بند کر دیے نمبر چار کیا ہے کہ درود بھیجنے کے بعد اللہ عمر دعوت اتتا میں یہ پڑھو جو ذکر کیا گیا اور پانچویں ازار اور اقامت کے درمیان یہ وقت دعا کے وقت ہے دعا کرونا کہ ٹی وی چلانے کے دوبارہ چلانے کے وقت ہے دوبارہ دوپٹہ گرانا دوپٹہ سے اور اسے کیا دخل ہے بے اگر آپ باتھ روم میں اور اذان تو کپڑا پہننا پڑے گا کیا تو جب دوپٹہ دے تو کپڑا تو پورا پہننا چاہیے نہیں اسے کوئی دخل نہیں اس طرح بہت سارے مسائل ہیں تصویر کرتے ہاتھوں سے لیکن جو لوگ ہاتھ سے نہیں کرتے کس سے کرتے اس تصویر سے کرتے ہیں تو اس لیے ایک اس ہو گئے تو سنت چھوٹ گئی ہر کام میں یہی ہوتا ہے سنت اگر موجود ہے تو بدعت ختم اور اگر بدعت ہوتی ہے تو سنت ختم یہ تو واضح ہے ہر مسال ہر مسئلے آپ دیکھ لو اس کے کتنا فرق ہے دوسری بات یہ ہے کہ بدعت کرنے سے انسان کے عمل مردود ہوتا ہے اور حدیث میں منا عملن کہ جس نے اس سے عمل کی ہے جو ہم لوگ کے شریعت میں نہیں ہیں وہ مردود ہے اور ایک ورات میں کیا ہے کہ اللہ فہور یعنی غیر مقبول ہے تو اسی لیے اب بتایا گا کہ, کہ کئی قسم کی ہیں اگر عبادت سے الگ یہ بدعات کی جاتی ہے تو صرف وہ بدعات بیکار ہے اور کچھ عبادات میں اگر ہم بدعات ملا لیتے ہیں تو پوری عبادت ختم ہوتی ہے اسی لیے بداعت کرنے سے عبادت کے ثواب یا تو مکمل ختم ہو جاتی ہے یا تو جتنا بدعت کی جاتی ہے اتنا ہی ختم ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اللہ سب اور اوپر سے گنا بھی ملتا ہے کیا دلیل کے مردود ہے اللہ کے رسول کے حدیث ہے اور تیسرے یہ نقصان ہے کہ اس میں محنت کو بدعات میں خوب محنت کیا جاتا ہے لیکن نتیجہ کم ہے اور جو سنت پر عمل کرتا پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کم عمل زیادہ عبادت ہے میں نے مثال دی ہے اللہ کے رسول عشاء کی نماز کی مثال میں نے دی ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول عشاء کی نماز پڑھتے تھے گھر جاتے تھے سنت پڑھتے تھے وہیں تعجد پڑھتے تھے گیارہ رکعت پھر فجر کی نماز آج کل لوگ کیا کی ایجاد کر دیے کہ نماز کے بعد سترہ رکعت پڑھو پھر تہجد الگ ہے ابھی اور نہیں بتاط ہے نماز پڑھنے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں اب یہ ہاتھ پہ سر رکھنے کی کہاں ضرورت ہے یہ کہاں سے آیا بھائی محنت کر رہے ہو کسی کے ہاتھ میرا ہاتھ میں ابھی یہ درد ہے اگر میں کرتا ہوں تو تو کافی درد ہوتا دوسری بات یہ ہے کچھ لوگ آ کے بغل میں رکھتے ہیں لوگ کے مذاق بن جاتے ہیں کچھ لوگ پھونکتے ہیں پھر یہ کہ ہاں رکھتا کوئی. الگ الگ ہر مذہب الگ, الگ الگ طریقہ کی جاتی ہے. اور اتنا محنت کرنے کے باوجود ثواب نہیں ملتا ہے گناہ ملتا ہے لیکن آپ عشاء کے بعد سترہ کے بجائے اگر دو سنت پڑھ لے پھر آپ میں تحج گیارہ رکت پڑھی یا دو رکعت پڑھی یا چھ رکعت پڑھی یا آٹھ پڑھی اور پھر وہ پڑھی آپ کے اختیار ہے تو آپ کو ثواب اس بندے سے زیادہ ملے گا جو سترہ اور پتہ نہیں کیا کتنا کتنا پڑتا ہے محنت تو زیادہ وہ کی ہے لیکن محنت زیادہ نہیں دیکھا جاتا یہاں سنت دیکھی جاتی ہے اور بتایا گیا کہ اور مثال پچھلے درس میں جیسا کہ اگر آپ کو طواف کرنا ہے طواف تو آپ آرام سے چلنا ہے لیکن اگر کوئی انسان دوڑ دوڑ کے پورا کرتا ہے کہتے میں سات نہیں میں آٹھ کروں گا جلدی جلدی جتنا آپ دس ایک گھنٹے میں کرتے ہو میں ایک گھنٹے میں دس طواف کروں گا کہیں گے بھائی کتنا بے آپ نے محنت کی زیادہ ہم سے چلے لیکن ثواب نہیں ملا اور وہ حدیث بھی پیش کیا گیا سنت کے بارے میں کہ اللہ کا رسول ایک بار خطبہ دے رہے تھے یا ایک بار اللہ کے رسول ایک صحابی ایک کو دیکھا جو اپنے دونوں بیٹوں کے سہارا لے کے چل رہا ہے تو پوچھا یہ کیا ہے بخاری مسلم کروایا تو اس نے لوگوں نے کہا اللہ کا رسول یہ بندے نے نظر مانی ہے کہ وہ پیدل چلے گا پتہ نہیں کہاں تک تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز سے اللہ بے نیاز ہے کہ تم اپنے آپ کو تھکاؤ اللہ نہیں تھکانا چاہتے تمہیں تم صحیح عبادت کرو بیٹھو اللہ کے رسول نے حکم دی کہ تم سوار ہو کے جاؤ اور وہ صحابی کو دیکھا کہ دوم میں کھڑا خطبہ بہ اللہ کے رسول ابو اسرائیل صحابی کا نام ہے خود اللہ کے رسول دے رہے تھے مسلم کی اللہ کا رسول خود بہت اچانک دیکھ کے آدمی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے اور بیٹھنا یہ چاہتا ہے تو اللہ کے رسول نے اور بھوکا تھا تو اللہ کے رسول نے پوچھا تو لوگ نے کہا اللہ کا رسول اسے نظر مانی ہے اب اسرائیل اس کا نام ہے اور وہ نظر مانی کو دھوپ میں کھڑا رہے گا بات چیت نہیں کرے گا اور روزہ کے حالت میں رہے گا تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو کہہ دو سائے میں آ کے بیٹھ جائے سائے میں آ جائے اور بیٹھ جائے یہ کوئی ضرورت ہے تو اس لیے انسان عبادت بداد کرنے سے محنت زیادہ دیکھو لوگ ناچ رہے ناچ رہے چکر کتنا آتا ہے چکر بچانے کے لیے منشیات کھاتے ہیں کہ نہیں ضرور کھاتے ہیں تو کتنا گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں بس عمل کرنے کے لیے اور آپ اپنے جگہ پہ تصویر کرتے پینتیس بار تو آپ کو زیادہ ثواب ملتا ہے اس لیے انسان سواب دیکھے یہ تین ہو گئے چار کہ اس میں بہت ہی گناہ ملتا ہے بدانت میں کم نہیں بہت زیادہ بدانت ہے اور بلکہ نار تک مل سکتا ہے بھی مل سکتا کیا دلیل ہے اللہ کے رسول بنواتے کلاتن بلانا کیا آواز ہے ہر بداعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کہاں جی لے جائے گی نہیں کہا کہ نیت کے اوپر ہے اللہ کے رسول بدعات جہنم میں لے جانے والی ہے تو یہ پانچویں کسان کو خوب گناہ ملتا ہے ثواب سے محروم رہتا ہے اور آخر یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ زلیل ہوگا بدات کرنے والا ارد محشر میں اور صحابہ ار اور حوق سے نہیں پی سکتا ہے پانی دلیل ہے اور جو حدیث صفات میں ذکر کیا کہ آخری حدیث کر کے ختم کرتا ہوں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہوش میں میں بیٹھا رہوں گا تو تمام میرے امت والے آئیں گے پانی پینے کے لیے سب کو میں پلاؤں گا تو کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول فرماتے کے کچھ فرش کچھ لوگوں کو فرش دھکا دیں گے, بھگائیں گے تو میں کہوں گا کہ میری امتی میری امتی یعنی کہاں لے کے جا رہے ہو تو کہیں گے اللہ کے رسول شیف اللہ تدری ما حدت بعدک آپ نہیں جانتے کہ یہ لوگ آپ کے بعد کیا کیا ایجاد کیے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ من آوا مخدم کہ اگر کوئی بڑی عبدات کرنے والے کو پناہ دیتا ہے تو اس کو اللہ اللہ کی لعنت روس اس بندے پر تو اسی لیے انسان نہ بدعات کے پیچھے چلے نہ بدعات کے سپورٹ دے بدعات سے نفرت کرے لوگوں کو سمجھا اور بدعات ختم کرنے کی کوشش کرے کیونکہ بدعات اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے دشمن ہے تو اسی لیے اللہ کے رسول چاہتے کہ آپ سنت پر کرو عمل کرو اور بار بار تاکید کہتے کہ سنت پر کرو اور بدعات سے بچو اسی لیے ہم لوگ کو چاہیے کہ اللہ ہم لوگ کو چاہیے کہ بدعا سے عطل امکان بچے اور اگر کوئی مسئلہ کوئی بھی کچھ بتائے یہ فضیلت ہو تو آگ کیا ہرج ہے آج کسی عالم کے پاس جاؤ آج کل تو ماشاءاللہ بہت آسانی واٹس ایپ ہے فیس بک ہے بہت ساری بہت ساری چیزیں ہیں اب اس کے ذریعے سے علماء سے پوچھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے عمل میں برکت دیں گے اور آپ چاہے سنت میں کم عمل کرو کم عمل کرو لیکن سنت پر رہے اس, اس زیادہ اس سے زیادہ بہتر ایک انسان بدعت میں اشتہار کرے جیسا کہ عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے اللہ سے دعا کہ اللہ سلحان کا ہم کو سنت پر قائم رکھے اور ہم لوگ کو بداعت سے بچائے اور ہم لوگ کو ہمیشہ سنت ہی پر زندہ رکھے اور اسی حالت میں ہم لوگ کو موت دے صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسام اجمعین